کفا وسل تو سلام دل رسول وسل تو سلام معلا سل رسول و حدمصطفیٰ علحی و اسحابلس وصف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 فرو منی اس لا لا لاو دوائی شری کبھی کورویات دور كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يسمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم بجل كريم اللمين لیا دین منوسل سلا دو سلام کیا سی دیا سو لمبا والا آلکا وا بھی کیا سی دیا ہبھی الله وعلى سلا ملکیا تم بجولا سواب بل مسا ملک جہ دیر نفشو شیتان در شر تو نجات بخش دنیا اور آخرت ہر فت نے تو اپنا ہتا فرما دیا دوستان گرامی واصل باللہ عارف باللہ بلّ اللہ ہے فل حضور بابا ثابت شاہ رحمت اللہ تعالی زیر سایہ مرادر محمد شرافت صاحب شرافت علی صاحب ندمت دی ملے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس درویش کامل دا صدقہ جنہ سایا بیٹھے سب نو ہدایت مغفرت اتر دوستان گرامی کافی دن تو تکاریل سلسلہ موقف کیتا ہوا مگر خوش نصیبی میری کہ چار گلا کر نصیب ہو گئی ہیں اس وقت جناب نے جس موضوع ماروضات پیش کرنے نے عنوان ہے برائی سے نہ روکنے کی نہ حست اور رابز دے موضوعات ہمیشہ اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال حالات دے مطابق ہوں دے دے حکمت بھی اس چیز کا نا ہے کہ جو بماری او دا علاج کیتا جائے اس وقت جو سانو ہوئی ہے کہ اص ایک دوسرے نو برائی تو روکن والا جہا کم ہے نا یہ اس حد تک فراموش کر دتا ہے کہ اج اتوں تک نوبت آ گئی کہ جنوت نصیب ہوں برائیاں تو روکن والی اور وہ او نبیاں اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبران علیہ السلام والتسلیم گا مبارک پیشا اور مبارک سنت ادا کردے انہوں توفیق نصیب اندی انہوں تانے مارے جاندے اندی مخالفت ہو جاندی اور پورا علاقہ انہوں بری نگاہ رکھنے اور ہر بند بلک کے میرے خیار دے اکثریت دیئے کوشش ہوندی ہے کہ انہوں انجی مار دیتا جاندے اس حد تک ساری بےمانی کا علام ہے اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جس راہ تر پیا اس راہ بئی نئی نہیں تو سفر کیا جا اس وقت جو ماحول زمانے کا بنیا کھڑا نا اس ماحول معاشرے تہذیب تمدن ये बाहर का यूरोपी माहौल है सा है इचा पक्का ज्या है जिमें अद मुंब ना यह अदा पूरा नहीं है निले तो ऐसे हालात के अंदर अस जा रहे थोड़ू बुराई नु बुराई, नु बुराई, नी दे। बुराई नहीं समझते बुराई नेकी समझने नेकी नुराई समझने सुनत को बिदत समझने बिदत को सुनत समझने من سمجھ نہیں لگتی ساڈے پاکستان چو جماعت تبلیغ دیا ٹھیکار بنیا ایک دج اجتماع وٹوایا کا خراک مکیا تماشا دیکھے حیران ہونے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اصا تبلیغ دا فرد پورا ادا کرنے پائے لیکن ان سمجھ نہیں لگ دی بھئی لگتی بسمان انی اعتقادی خرابی انی کیوں آ گئی ہے کیوں پھیل گئی ہے کہ برائی نو برائی نہیں سمجھ رہا اور نیکی نو نیکی نی نہیں سمجھ رہا نیکی نو برائی تے برائی نو نیکی نیجن لگ پائے ان دی تبلیغ دا آسر کی پہ نکل ہے نکلتا مین سمجھ لگتا تبلیغ دے لازمی نتائج ہوں صحیح نبیا دے طریقے دے مطابق حق دا بیان تبلیغ جد ہوئے گی ایک کو دا اثر نکلے گا کہ مسلمان برائی نئی سمجھ گیا اور نیکی نو نیکی چھڑن نا چھڑن بات دیگا لے لیکن سمجھ گئے چڈن نہ چڈن بعد کی گل ہے لیکن سمجھتے ضرور رہن گے ایمان بچ جائے گا یہ <سؤال> ایک لازمن اثر مسلمانوں سے ہوں دا. حق دے بیان دا تبلیغ صحیح ہو دوسرا بیان ہوں رہے نا صحیح اور لوگ سن دے رہن میری گل یاد رکھنا اللہ تعالی دا عذاب بھی نہیں ہوگا جگ آو گا جی سننے یہ سچی تبلیغ دا نتیجہ ہے ادھر تبلیغ تے ہو رہی ہے سجڑوں تے عقیدے بھی خراب نے بھی برائی برائی نہیں رہی نیکی نیکی نہیں نی رہی ادھر عذاب بھی اللہ دے ادھر تبلیغ تیز ہوتی ہے ادھر عذاب تیز ہوتے ہیں کوئی سمجھ نہیں لگتی بھی عذاب کیوں نہیں برقرا اور بالخصوص اس لیے آزاد تن پتا ہے انکیا چایا جلاکیا تبلیغ اپنے زوروں تھی کی وجہ تیسرا نتیجہ تبلیغ دا سنو حق صحیح معنی چاہے نا صحیح حق ہوا تل نس جا ال جا الق و زحق فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا وہ بڑے سمجھ نہیں لگتی سال ہو گئے تبلیغ ہوں دیا حق हक लभदा कोई नहीं तो बातल हर घर नचद हर बाजार हर थाने हर कचहरी च कोई समझ नहीं लगती बी ए तबलीग है किवें दिया ने उधरों हक भी खलोता है ते बातल भी खलोता है कट्ठे दोवे खलोते कि पास गठजोड़ होया कि खड़ा है قرآن تے ہے حق آس ہے سجنوں معلوم ہویا ہے چونجا سال انہ کوئی حق نہیں دسیاسیا دسے تے باطل رادہ میں قسم خدا بھی کر کے آنا ایک پھیرا میں جدھروں پاوانا تے باطل دیا چیقا نکل اللہ میری گزارش ہے میں جنا چر جینا تسا مار نہیں تھکنا جنہیں چر جدو میں مرنا تسا جیوا نہیں تکنا اللہ رسول دے نام دا نعرا مارو تیری تات جوڑی بیٹھا جنو تسا چایا او پٹھا چا سٹایا بڑے بڑے رابر گرک ہوئے پائے خدا دی سا دیو جی میں جٹ جا بندہ ران دیو ہاں جی تارول کا اشر ویخو پتہ نہیں کی کی قوم جہاں جنہوں جنہ نے چاہیے قوم اتو سٹیا واپس لب دے کو پایا کہڑی تھان پہ صرف اللہ رسول دا نام کرو میاں تھا کوئی نہیں حضرت امام حسین تھا تو پیار کرنے فرمایا ہوئے سڈے پیار کر دیو نا دے دین آستے کرو جنا چیر سان حق تیکھو پیار کرو جدو حق تو ہٹیے تو پرہ ہو جاؤ سمجھ آئی نہیں تے تو دوستو دوست اثرات اور نتائج جہے تبلیغ دین دے ہندے نے چو کوئی بھی نہیں نہ اتقادی اسلح جدو برائی یار برائی نہ رہے میں وضاحت اگے کراگا میں دساگا پٹ پٹ کے ہر شے شہر من کے اٹھو گے کہ باقی یار ساڈا حال ہی ہے, ہے اصا تو برائی نو برائی نہیں برائی, برائی, برائی نو نیکی سمجھا ہے اتقادی اصلاح ہوئی نہ اللہ تعالی دے عذاب رکے نے ازاب تو پناہ ملی تے نہ اس تبلیغ دے اثر دے اندر باطل نسے آئے معلوم ہویا کوئی نتیجہ جے نہیں تے تبلیغ نہیں ہوئی ہاں میں انشاء اللہ العزیز جو کچھ بیان دے جوڑیا دا صدقہ کر رہے ہوں اور سناواں گا دا اس کا نتیجہ یہ تین چیزاں ضرور آؤ گی ان شاء اللہ وزیر میں فدلے ہی تالا عقیدے کی ہو جانی ایمان دی ہو جانی سنو گے قبول کرو گے عذاب الہی تو پناہ مل جانی ہاں سنو گے قبول کرو گے عذاب الہی تو پناہ مل, پنا مل جانی اور باطل ٹیٹنیا مارے گا جی کھوتا ٹیٹنیا مارنا تکریر سنیا نے ختم آلیا. ختم تکریر تکریر ہاں جی ختم ہو رہے باطل کا خاطم ہو رہے تو ختمہ آیا تکریر سپرا کر جا باطل کا گل آلیا... میری سمجھا نے بھی تقریر کرے گا نا یار پرین بند جا نو چنگی بلی روشنی ہے کیوں لانا ہے لوکا نو آزار نہ کری لوڑی چڈ دے چل ٹھیک سمجھ آ رہی نے وابی تقریر کر نا وہ تقریر وہ کرتے ہیں جیڑی خلاف ہو جڑی دی قوم دے خلاف ہوگی اکھنا ہے ہوں اکھنا ہے اے جڑے دربار سے اپنیا رنگ کلتے ہیں بڑے بغیرت نے ہوں دے جڑے سام اگوں بیٹھے उन्होंने पैसे भी देने खिदमत भी करनी है मौली था देनी, देनी है आपे देनी उन्होंने पता भी उन्होंने पछेड़ बरेलवियां दरबार अच्छा हूं ओन हक इंज का बयान नहीं करेगा जेदी कौम आवे मसलन वो ये नहीं आखेगा जेड़े राना बाजारा में गलते हैं वह बेगैरत ने क्यों यह आंद है तो जेड़े अगों बैठे हो आप गली बैठे रोजाना उन्हों के फल लित लैरीद्या तैनू तुक्र खवाने चुप कर तू सानू ही कही जाए इन्हें नहीं जा बयान करेगा तो आपनी कौम नहीं انہیں یا بریلویاں پینا یا واپیا یعنی دیان کرے گا بریلوی اٹھے گا تیر آخنا جڑے یارویں شریف کا ختم نہیں کھانے ہوں اپنی قوم تشوش ہو کے آپ پیسے سٹے گی بھی اصل دکھانے تون تن کے نہیں کدے تو وہ نہیں کھانے یہ انہوں پنجدا پیا شابا شابا چ پنجی رکھ ان سجنا یہ اپنے فرکے اپنی جماعت ہک آخر دوسرے نو آخنا سوکھ اپنا مجمہ ہوے اپنی جما بندے ہو نبی کا سچا دین سنانا یہ اللہ داس فصل والے بندے كم اللہ نبیاس یہ نہیں جدو اپنیا دی واری آو تو كچھ نہ آخو تو دوسرے نو بھنڈی رکھو ایمان دسو جنہیں ترسا مقرر بلا کدی بھی گل کرتے باندھے جان گے اس آخیا ختم کتنے لکھے میں آیا اتے لکھا کتنے لکھے میں لکھا ہو سکے مننا ہے کہ نہیں مننا میں سکھا میں کہ آ پیا پی کو آخیا نارا تک بھی ناراج رکھا لط وا مونج کٹی چی کو انہوں کے بار لیا دے بارے کھڑ کے وکھا باہر بارے کٹی جانا اپنیا کے بارے لکائی جانا گھر کے او بننا تیرا پندرہ آ میرا ہی تو ادھر نام بھی میں او ادھر نہیں آنا او نہیں جان ایتھوں قوم دی مونج کٹیچی پیے ایتھوں ساری بربادی آئی پیے مین سمجھ نہیں لگتی کم از کم حدیث دیاں چھ کتاب جہاں صحیح ہیں مشہور ہیں نا یار کم از کم وہاں کا تو بہتا حصہ قوم نو سنا دیتا دتا نا یار قرآن کا تو بہتا حصہ سنا دتا جرآان دو آیات آئی مارشلا کلا رحمت جیڑیاں جیت مطلب اہل بیب کی شان دو آئی ہاں جی دو جنیاں بھی شیع دو کڈ لینا نے دو آیات رب دیا پڑنیاں سو کوڑ اپنا مارنا ہے دا دمراسی اپنا دال دلیا چلائی ہے واب نے دو نے آیاتیاں پڑھ کے جناب تے پانچ سو کوڑ اپنا تے تفصیلات بھی اپنیاں تے قرآن سونے رب تے پڑھ پڑھ کے تے مشرق کئی جان گے جو مر میں پوچھنا کہ جے دو تین چار پانچ سات آیات ہی ساڈا سارے کا گزارا ہو تے تیس پارے اللہ تعالا اتار کے اللہ سونا معافی دے وے کیا رب گلتی ہاں تی سپارے کد لیے ج ہر سال بارہ مہینے پانچ آیاتاں ہی پڑھی چڑیا اللہ پانچ اتار چڈ جی جی. باقی کیوں دفن ہوا پیا ہے وجہ نہیں فرمائی دیں. جی جی. تو میری آدت کہ اللہ تعالی دے فضل و کرم نال میں او حصہ نا قرآن حدیث دا جڑا لکایا ہوا ہاں ان کی زیادہ لڑ ہے میں ختم والے مسلے ان مسلے پہ کون جانا میں نے جڑا پوچھنا مول صاحب ختم دے بارے دسی میں مونج کٹی جی پوری قوم ایمان دین ہر شاید ختم ہو گئی ہے تیرا ختم نہیں ختم ہوا اے مسلا تو چھیڑی رکھی سد کے جاواں تیرے حوصلے تو سمجھدانی تو تو دوستو نہوست برائیاں تو نہ روکن روکنے عذاب کی ہے بڑی پڑی ویوست یہ پہ جدو برائیاں تو نہ روکیا جاوے تو رل مل کے جائے نا اللہ تعالا دلانت دل ملعون ہو جاتے لانت دا مطلب ہے اللہ دی رحمت تو دور ہونا جدو دل رب دی رحمت تو دور ہو جان پھر ایک تق قبول نہیں کرتے خیر قبول نہیں کرتے اللہ سونے دی رحمت آسا نو چنگا لگتا ہی نہیں نیکی بدی دی تمیز نہیں ریر ہے مر بندہ اپنی تباہی اپنے ہاتھی کردے سمجھیں مک جانا جس بندے دا دل مر جاوے اللہ دی لانت پہ جاوے اس گھر سمجھ اللہ داراپ ٹ پے ہاں جس بندے دل تعالی رحمت فرماوے نا لعنت نہ ہوے او دل حق قبول وی کردا اللہ تو ڈردا وی اے اونوں اچھا برائی دی تمیز وی رند دی او اور او اپنے خیر نو وی جاندا اے رحمت نو وی جاندا ایمان دنیا تو لے کے ٹر دھرتی اے کوئی پہلی قوم نہیں تمس دے سڈے تو پہلوں اس دھرتی تہ فصل کٹی چیاں پہن oh, oh, oh. ہاں جی اللہ تعالی جو سوا لکھ نبیا کا سلسلہ چلایا تے جی. بڑا کچھ ہوا بالخصوص دو قومان, یہود تے قوم یہودارا دون قوم بڑی لمیاں زندگیاں پائی لمبی تاریخ پائیے حضرت علیہ اسلام دی اولاد تو یہ شروع ہوئے حضرت تے حالے تک نال ہی نے نا. ہاں ایڈی لمبی تاریخ سہ اتار چڑھاؤ آئے سہ بربادیاں دے اندر کرتوت فیلے دی تاریخ جہی ہے وہ ہر طرح کی ہے سی رلدی نال رب واہدا شریق مولا نے پرانے جی مجید دے اندر انہوں دو قوم زیادہ بیان کیتا ہے کیا دے کے کرتوتوں زیادہ بیان کیتا کیا جی رب جانتا جو پیا بھائی یہاں دو قوما آگا تو نال چلنا ہے جی تے چلنا بھی ہے تے کرتوت کراگنے بھی ہے نا اپنے مگر بھی لا برباد بھی کرنا ہے مسلمانہ ساڈیا کا کباڑا یہاں دے ہاتھوں ہونا ہے اللہ سونے دے پاک قرآن نے تے نبی پاک سرکار نے ان دو قوموں دا ذکر زیادہ ہے اور سان تو دور رہن دا زیادہ حقوق دتا اللہ تو سجنوں برائی تو نہ روکن نہ روکن کی وجہ نال پھر دل تے لانتا پہ جانیاں تے تل مل کے تے جناب برے چنگے تے پھر ایک ہو جانے اے تاریخ ملو جیڑی ہے ان گزری وہی تاریخ اللہ قرآن چان فرمائیے اور نبی پاک شاہجائیے جیڑی اس لیے میں چھواں سپارا گالے بن جی او سپارا آخری تو پہلے اتریاں جہاں میں تلاوت کی لا لال سان دا دب ن مرم لال کب یا ت اللہ سونا سچے کلام فرماندہ لانتی بنا دیتے گئے بنی اسرائیل دے کافر داود علیہ سلام دی زبان تے اور عیسیٰ بر مریم دی زبان تے کیوں کا باسب کانو یا تدو دیا نہ فرمانیاں کرتے سنتے حدوں ٹپ حدوں تجاوز کر جاندے جن اللہ سنا کے فرما کانو لا یا تاہو نام من کر فالو لب سما کانو یس ایک دجے نوں او برائی تو نہیں سن روک روکتے ایک دے بدی تو نہیں سن روک روکتے لبے سما کانو یسنا ان بڑا پیڑے ہی حکم کر دے سنیو نارو کنالا اللہ دے ابندیار اب سونے نے دو آیا تا مبارکہ دے اندر انہا دی تاریخ دا انہا دی او برائیہ ہی تاریخ دا خلاصہ کٹ گئے تھا ڈھم نے چرکھیا وے کہ انہا تے لانتا پہ گئیاں تے پانیاں حضرت دعوت عیسیٰ بن مریم دو نبینا انہا تے لانتا پانیاں کیونکہ انہا دے زمانے دے د اسرائیل دے حالات بہتے بگڑے سن بہتے تباہ ہوئے سن رب سنبھلا شریق مولا نے لانتا پوائیاں نبیاں آخرانتا لانتا تے تے لانتا پائیاں اللہ سونا کردے فرماندہ کرتے جرم لانتا پوائیاں ایک جرم سینا فرمانی کردے سن گناہ کردے سن حدوں ٹپتے سن دوا ایک دجے برائی تو نہیں سن روک دے برائی تو نہیں سن روکتے تا لانتا پا چڑیاں اللہ دیا بندیا رب واہدہ ح شریق مولا نے انہوں کی تاریخ بیان کی میرے نبی پاک نے تفصیل بیان فرمائیے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں کوڑیاں گلنہ سناندہ نہیں اللہ سنے دے فغلو کرم نال میں توانو راضی کرن دی سوچنی نہیں با سارے نراض ہو جاؤں میں نو ککھ نقصان نہیں سارے راضی ہو جاؤں میں نو ماسہ فیدہ نہیں دے سکتے او راضی ہوئے بیڑا پار ہو جانے او نراض ہوئے میرا ککھ نہیں رانا واسطے و سجنا جڑا پاک نبی دے ممبر دا وارس بنے نہ کسے تو امید رکھے نہ کسے دا خوف رکھے تا کے نبی وراس سی پیش کر سکتا نہیں تو ڈنڈیا مار کے لکا جاوے گا जे डर आ जाए कागड़ जान हो सकता जे लालच होक नहीं बयान हो सबी विरासत उदों सही बंदा पहुंचा दी जो मेरे अली शावान खौफ रब भी रबदा हो उम्मीद भी मौला दे رتوں میںرت کرنی بتی دند توڑا چڑھے سن بتی دند انا نہ آپ بننے بے ہو فوج حضرت اش کرنی بھنے دند بنے آدرت ویس نے بتی دند توڑے آ سلسلہ اویسیا جن ولی ہوئے سارے بے دندے ہونے سن हा हा अपने अपने सिलसिले ट टोपिया पाई फिर कोई किस सिलसिले की पाई फिर कोई पग कहल आल के कपड़े की रखी फिर यह रंग आ मैं पूछना कि तुस अस टोपिया तक रंग एक अपने सिलसिले का याद रखी खड़िया ویسی سلسلے دے جننے ولی جو ہوئے نے انہوں دا جو وڈرا حضرت سیدنا اویس کرنی ہے انہوں بتی دند توڑ والی سنت تو کسے نو یاد نہیں رہی راجا بہ کمدی سیرانی ہوئے نے صاحب شہر वैसी सिलसिले के बड़े बड़े गौस कुतुब होए ने वैसी सिलसिले जिन हजरत वैश की कोई सुनत नहीं छीनत मैं इश्क मैं क्या तूस भी तो दावा कर देता हां मैं तू जबाना अपने गाजी अलमदीन शहीद आशक नहीं थी है? اس اگوں گستاخ ماریا یا اپنے دند بننے اچھا گستاخ ماریا دند بن دے ہوا مسلے جوڑے ہوئے کوئی کوڑ نے ہاں میں تین قرآن حدیث سچ سننا اللہ فضل و کرم دش سچ دا آدی بن سنیا قسم خدا دی کر کرکیا نہ سن بابا جی سجنوں میرے پاک نبی سرور تفسیر فرمائی اللہ ویکو دے دے میرے سامنے اگے کی ایک مشکات شریف ہے ایک ترمز شریف عربی عبارت پڑھاں گا ترجمہ کران گا تفسیر حواشی پیش کران گا کراگا ملاوٹ ایو کو نکلنی میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم فرمان جی ابو شریف میرے پاک نبی سرکار صحابی عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی نو فرماند نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا وکات بنو اسرائیل فل محاسی ہوم او لما فلم وم مشار بم فدر بل کلو بادم بلا دا دبن مرم لال کب ماہ سو نو یا تدو کال سول اللہ, فلعنا فلعنا هم اللہ, اللہ وسلم فکان متا فکال اللہ ولدی نفسی بہی ہتا تا توم اترا روایت ابھی داود کلتا مرن معروف میرے پاک نبی عبد اللہ مرود فرما نبی پاک سرکار نے فرمایا جدوں بنی اسرائیل ور گاہ روکے آلم سن دیا مجلسائچ بہنا شروع ہو گئے کرن والے برائیاں کرن وال دے نال کھان لگ پئے ہم کٹے پیو لگ پئے فا دار بلا کلو بابا دلّہ تعالی چکن ہمیشہ درویش آخیا جہبار توہبان آخیا جبکے جہاں سن رل کے کھان پینے جو بنے اللہ تعالیٰ دل ایک چاک جہی نفرت سی ان دلوں میں برائی دی नफरत मुक् गई कठे खाण पीण कटे बहन फिर तेन पता है जो खा पी लिया जाए बंदा फिर अगले नोकदार महसूस कर शर्म कर दु की आखा पीती जो बैठावा एक चाहती प्याली पीवो तो बूथा बंद हो जाए इही आए जो बैठे आए जो बैठे आए जो बैठे, जो बैठे पीता जो खादा जो लिहाज आ जाए चुप हम आलमा भी रोकना छता इधरों पीर भी रोकना छता दिल अल्लाह सोने एक चाक किते दिल के अंदर नफरत मुक् गई बुराई तो नफरत मुक गई उन्होंने दे, दिल दाल दे जेड़े पैलो वक्रे सन وہ حال <سؤال> نہ رہے دل وہ ایک ہو گئے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دل پت مار دیتے رلا دیتے دل میں رلتا ہے تمید نہیں دے آلما دلان ان کے دے پیران کے دل عوام کے دل ایک ہو گئے حاقم کے دل ایک ہو گئے سرمایہ دار دل ایک ہو گئے انہوں نے تمید نہ رہی برائی کی ہے حلال کی ہے حرام کی اللہ تعالیٰ اللہ نچا پائی حضرت دابو دلئی سلام بدواوا دیا حضرت نبیان بد گئے کوئی پیٹیاں دی شکل بن کے مر گئے کوئی جناب کسی اللہ چ کوئی آپس جھگڑیا بہتر فرقے انہوں نے بنے سن آپس دی تروٹ پی گئی اتحاد مک گئے موافقت مک گئی محبت مک گئی جناب ایک دوجے نال غلب ترسان جی ہر سونے نے دلے ون کیتا اداب تک قیامت تک دی تاریخ اس طرح اندر پریشانیاں اندر رب سونے رکھنی اللہ نگ گئی دل دے اندر لانگ پے گئی حق دی تمیز نہ رہی اللہ وحدہ الاحد شریک دے پیارے نبی اوندے سن انہاں نو قتل کر چھڈ دے سن نبییاں نو قتل کردے سن نبی سید الانبیاء حبیب خدا جو آئے نے منن دی بجائے حالانکہ خبر سی اساں تھاڑے تورات انجیل دے اندر ایس نبی دے تذکرے نے نبی پاک کے سچے نے اللہ دے آخری نبی نے پر لانتا جو پے گئیا تھن دل دوتے اوتے اپنے اپ لفظ بدل لینے اپنے اپ الفاظ بدل لینے اپنے اپ بدل لینی اپنے مت جیسے سرمایہ دارا نے آخنا جیمایادار برباد کرتے ہیں حاکم تے سرمایہ دار آیاش سے آزاد ہوں پابندی پسند نہیں آتی اللہ سونے کے قانون دی آئی بےدی بنتے آزاد ہوئیے پھر یہ دو تب کے رکاوٹ ہوں نے پیر مولوی پھر سرمایہ دار تے حاکمان دی کوشش ہوں کہ یہ اپنے نال لیے اے نال رل جان سال ہاں رلاو گے عوام پیچھے ہوئی برائی سے انگل اٹھا ملالا نہیں ہوگا سانو برا آخر والا کوئی نہیں ہوگا سانو کنجر آخر والا کوئی نہیں گا سانو لان تان کرا کوئی نہیں ہوگا سجنا ہاں یہ دو طبقے ہمیشہ مولویا تو پیران لڑا اپنے نام رلاو دی کوشش کرتے رہس بولو سب حکم دی کوشش ہو سا جو برائی کریے نا مول تو پیر نیکی ہاں اتنا جو کوڑ ماریے جو ظلم کریے جو کفر کریے نا مولی آخ واہ سی عوام جل جی مولیاں پیرا ہاکما تو ہاکم دےڑا کرک ہوا مولی انج ہو گیا آپ کی آدھے جدھر گئیاں بیڑیاں اس بلا وہ پار تبکے ہمیشہ قوم نباہ کرتے ہیں ہاکمان تا کر کے حضرت عبد اللہ اب حضرت اب نے اباس ردی اللہ تعالی نو نبی پاک صاحب بھی فرما نے فرمایا ہوئے اگر کوئی بندہ کوڑ دعا ہوئے دعا یعنی کوئی بندہ دعا کرنا چاہے نا تے فرمایا بادشاہ دی اسلاح دی دعا کرے چاہ جو اوندی ہو گئی تے سارے نو خیر مل جانی بے بے بے شک بے شک بے شک سیاح بے لوگ سن جی ہاں جی وہ دعا فرما نے جے کوئی کرنا چاہے نا تو اکوئی دعا کرے اللہ حاکم سدھا چکا بادشاہ سیدا چکا جد بادشاہ سیدا ہو جاتی مڑ ساتے آپ مترے تو ٹپ کھا جائے جی نہیں ملا اس واسطے سجڑوں کے حق میں بھی یہ زلم کیتے ہاں ان مولی تو پیرا نال چرل آیا کوئی رل گئے ڈر کو کوئی رل گئے جسن مبلک وہ بن گئے مبلک کی لکھتے ہوتے مبلک ایپائے جل مبلغ زیادہ مبلک نہیں آج کل بھی مبلک نے تا تو یورپ ٹورے رنگ نے مینو ایک کہنا یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے میں نے کہا یار افسوس کی بات ہے ہمارے گھر سے تیزی سے سکڑ رہا ہے <laughs> مبلکھ بن گیا مبلغ کی لکھتے ہو مبلغ کل جل مبلغ زیادہ مبلغ نے اج کل بھی مبلک نے تا تو یورپ ٹورے راندھ نے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 इंज सुगड़िया छो मे बोलन की इजाजत भी नहीं हर पासड़ सुगड़ सुगड़ एक आ बचा से मिम्बर इंज चल सुंगड़िया खबरदार जे बोले तो चल अंदर इन्हें ना है? यार मैं बाकी का रौला की पाव मस्जिद नबवी शरीफ नहीं میرے حضور پاک مسجد پاک اس مسجد شریف دے خطیب نے اج تو چار سال پہلو پانچ سال پرانی گل ایک کی نا تھی ہاں حدیث بخاری شریف دی چپڑی اخر جو نسخارا من جزیرہ العرب یہود و کو عرب کے جزیرے سے نکال دو دو سال اسے حدیث پڑھن دے جرم جیل چ رہا اخیر اس معافی منگی سعودیہ حکومت کوہابیا کے پیوا کو ہاں سڈے تے اتنے کھورو پٹی کھڑے نے جنہاں کو پیسے لے دے انگے بولن دی بجائے کتیاں کوشش مارنے میں بھائی نا پوشن ماری تو روپیے نہیں دے کہ نہیں بلا खड़े होंगे की आलाने की खड़े जे उन्ना थां दि जे उन्हें बोलो तो सही साड़े जे खजरों बोल दिया माओ तो شیخ خسرے ہے کہ نہیں بڑا ملوڈا مسجد نبوی امام میں تیری مسجد دیکھی گل یہ مسجد اس مسجد دی تھی ہے میں وڈی ویسار دی پہ گل کرنا ہاں حدیث پڑھی تے دو سال اندر اس آخر جی ہوں نہیں پڑھنا وہ بھی کوئی پورے دنوں جی ہوں معافی چلے ہوں نہیں پڑا گاڑا مڑ چاہ کے اتے چب آیا ٹھیک ہے اچھا تم بھی پچھے حج ہے اتنے نماز ہوں مگر پہاڑ پہنا پڑھ اچھا میں پڑھا گایا میں پڑھاں گا, او احد حدیث اگو تو گا تے تو احد نہیں کی ہی جو میں کنجرا تیرے پیچھے ہوں نماز نہیں پڑھاں گا تین شرم نہیں آئی دلہ تم کرو تو حسین تو سبق نہیں مسلمان ہوں دے میری جان کٹ لو میں فلانا دے کی لوزا رسول شرک شرکے کی لین جے جا میں اس نکمی نچنا دال خور بلا تین نبی پاک دی حدیث اپنے بادشاہ سنا مرادو سارا دین ریڑیا رکھا جی توجہ نہیں ہو سانو دین دسنا ہوٹی خلے نے بہت دہ تبلی کے چمبڑ جانے تھردار نسنا ہو بیٹھے کی ڈرامہ تہوار گنا پک کرنے گنا تو کفر و ہاں کیوں وہ کفر ہے کارون کافر دان کفر ہے اتنے برٹش راہ اہ گار ہوں وہ کفر پک کرتے ہیں پہلو کفر تو منع کر آ چلیے کی کرے گا مبلک تیرنا چلے گا کیوں؟ موتا نہیں ہے؟ معلوم ہویا ہے مبلغ نے مبلغ نہیں توجہ نہیں فرمائی نے راکح نا کیا جاوا سجنا کہڑا کہڑا رونا رواں نہمجاو پر انشاءاللہ شاء اللہ ہر پاس روشنی پاندہ ہی جاگا تھوڑی تھوڑی سپرے نہیں ہوں ہاں ان شاء اللہ یہ ہر پاس گا میرے پاک نبی سرور دسیا کہ اللہ تعالی دے دل ایک جا نبیا دن بدوا دلہ لانت پا دی رب ان دے کے ہوں نبی سرور نے انہاں دی گل بیان کر کے توجہ دی گل بیان تے آپ سرکار ٹیک لائی پائے سن اس طرح ہوں اول آ گئی اپنی آپ کے Allah. Allah. All اللہ گیا یہ حدیث لفظ نے علیہ وسلم سرکار پہلو ٹیک لائی ہوئی سی <stutú cant himself> گل تاریخ انہوں دی بیان کی جدو واری اپنی امت نہیں آئی سرکار سدھے ہو کے بہ گئے محبوبہ تیرا انداو تو سدقے اور سونا جاندھی یہ گل میری امت میں بیان کرا امت بھی سونے اللہ پو سے جاو میرے پاک نبی سروار اٹھ کے بہ گئے فرمایا کلہ ولہ ہے ہرگت نہیں ہرگز نہیں کی مطلب ایویں اوجھ نہ کرن تو بغیر بچو گے نہیں ولہ ہے اللہ دی قسم لتا امر ان بل نکی کا ضرور آخیا جے جی. والا تنہا نلمن کرے بدی تو ضرور روکیا جے جی. والا جی ظالم ظالم دے ہاتھ ضرور نپ لیا جے ہاں سن تھوڑ تھوڑ تھوڑا آپ دیا نا ہر کسے اپنی قبرے پینے مول صاحب کیوں کسی نو جانے چھڑوں پرے ایک پاسے پاس دوسرے پاس میرے مستفا فرمانا پے والا تا ہو رب داہ جب چھڈیا ہوا ہے ان مروڑ کے حق تاہ ہک ٹورن دیا فرمایا یا فر ہو مطلب جی اللہ کی کرے گا تھے دل ایک کر دے گا پچھلیاں جیو ہوئے سن کم کما لانا اللہ تانت پا چی پائی سی اللہ کتنے رہے آ سنی حدیث کدی ہاں بولو بولو کدی سنی جی کیوں کا واسطے بلا رہتا مقرر بلایا ہے سولہ ہزار لے گیا ہے ہزار لے گیا ہے خدا دے کہر تو نہیں ڈریا ہے نہ او بئی مان ڈریا शर्म आनी चाह मेन पैसे भी दिन दे मुड़ भी नीन न, न बयान करा आले। आले। आले। पर अगले बयान ना किता डरिया किम तो ना इंजे ना मेरे बबई मेन पता नहीं कि कर दे जिम्मे मैनू हेक प्या के चिश्ती حق بیان کرنا ڈردہ نہیں ہے پر مولی ساڑے نہیں بیان کر کیوں کہ ساڑے تو ڈر وہ بےمان ہو گیا میں کہ میں جل ڈر کے مولوی حق نہیں بیاں کرتے وہ کھانے بئیمان ہو जे असा हो भी मुसलमान हो तो क्यों डरे जी हम ईमान दस सिख अपने गुरु की गल करे सिखा के सामने डरेगा हिंदू डरेगा अफसोस مسلمان جنو رسول منن جن حبیب اللہ اور کے دنیا جان ملی کیوں کھورو پٹن جی ساڈے ایمان ہوں نا تو مولوی نو آتے مول یا بیان کر امیدوار ڈٹ کے بول جا تر اکھ دیکھے گا اک کٹ چھوڑا گے ہک تو یہ بنتا سی حق تے یہ بنتا سی نہیں سی بنتا پر باقی نہ رہی تیری وہ آئی نظمیری واہ واہ کلندر اقبال باقی, باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ سلطانے <تصفح> <تصفح> <تصفح> تیرے ضمیر زمیر شیشے گو نہیں رہ پہ شیشانگو تیرا دل سی اند برائی سیتے اندر تیرا دل بول رہا سویا برائی میرے آقا نامدار نے فرمایا جن برائی برائی ہووے تیک دکھ لگے تے نیکی ہووے تے خوشی آوے فرمایا سمجھ لو مومی کل باہی سدر کافا ہوا اس من فرمایا جیڑی شاید تینو دل در کٹ کے کنڈے آنگوں چبھے سمجھی برائی توجہ نہیں فرمائی وہ کی مطلب جڑا دل مومی دا نا میں قسمیہ پیار نہیں برائی کردہ اندروں بولے گا جدو بولنا ہو جاوے نا بند ہو سمجھ ایمان دا میٹر یہ سوئی تان اندر نہیں پہلتی توجہ نہیں فٹ آئی گلا کی لبیاں کران سونے نبی فرمان کی روشنی پاکر لو کہ باقی یہودی تہذیب طریقے باہر زندگی گزارن دے طریقے قانون تہذیب رنگ ڈھنگ جیڑے او جانور جی جی والے نے اللہ نبی مخالفت والے نے یہ وڑے تے سڈے پہلے عالمہ بڑا روکیا اس طرح بڑا روکیا امام احمد رضا ورگیاں نے اتنے ہاں ہاں جدو فتو پڑھی دتا لگتا ہے نا جی جی جی ہاں انہاں بڑا منع کیتا بڑا روکیا پر قوم نہ رکی ہاں جی نہ رکی نہ روکی وہ وقت گزار کے अगले आए उन्होंने आखिया वही बेमजा होके रही एक कौम जेड़े पासे पी जा रल ही जाना चाहिए खान पीण महफल एक जेड़े पीर हो जेड़े फर्द इन्ही वेंदे सन طریقے نو بن جاندے سن شیر گیا ہے جو مرضی خیرو نہیں فرمائی نے ماشاء اللہ اے نہیں آخنا بئی ماں کوئی غیرت کھا सुनया तेरी रन बेपरदा फिर सुनया दफतर च लगी सुनया वोटा ती खावाली शाह सुन तेरे घर च टीवी चकला सुनिया तू औलाद नफर आले पास पा दिता ई वीती बैठा है पेंट शर्ट पा के आए बैठा है, है। कोई शर्म कर खोता पिछल रखी फिर तेरी पूछल कि पेंट आल की है खोत पूंछल नहीं मजदूर है सारे डंगर बोल बोलो बोलो, जिस डंगर की पूंछल व्डी जाए उन्होंने की आतेने लुंडा इज जानवर अपनी शर्म ग लुकावन की खातर पूछल पाई फिर है तो पेंट आल भी किए کٹ چھاوس نام مراد مرید گیا بیٹھا پیر کو مرید گیا مولک مولک کویا بیٹھا مکت دی گڈی کی چابی دن توجو پینٹ پائی بیٹھا پٹا پائی بیٹھا ہی ہوں حالت ساری یہ بنا بی پوری رنگ چرنگیا بیٹھا پیر کی پیاکھ ماشاء اللہ خواب نظر آئے تو میم پتا نہیں تو ہے جیدہ رو بخت پیرا تیرے ورگے ہونے چاہتے ان سر میں نے نہیں گاڑی خریدی ہے تو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ مجھ کٹی چی امام حسین نو تلواراں پہ مل ہیں تینوں گی پہ مل رہی ہے کوئی سمجھ نہیں لگتی چکر کی توجہ نہیں فرمائی ہے وجہ کی بے دین وہ اج اجتماع ہوا اجتماع وٹویا کا کڑا وزیر بدوا چریک ہوا ہے امام حسین دا جو ہووے جلسہ یزید بدوا بد دعا و شریک آوے گا امام حسین دلسا جی جی. یزید دعا شریق ہوا گل ایک کوئی یار من سمجھاؤ بھائی میں بندہ بولا بالا مینو ایو سوال اٹھ پہ اٹھا یار لا وجہ کی دش دین دا, دا سجنا کول کیوں گیا بیٹھا ہے بش دگر بھی جے مگر بھی جاوے یہ بش تو کٹھے ہو کھے گئے ان بولو ہائے ہائے کلندر اقبال بولیا ہے اقبال فرماندہ یہی شہخے حرم ہے جو چرا کر بے کھاتا ہے یہی شہخے حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو دل کے ہوئے سوچا درے سہرو ہوئی دے جنت کی چادر ویچ کے خاندئی جڑا اش کرنی کدڑی ویچ کے کاندئی جڑا دے پر کنجر اپنی اللہ نہیں آمد! آمد! ہاں اور گیا جو کھڑا ہے، تے چلو جی پہنچ گیا تو اتو کے فا بھائی کلما پڑھ تو کفر کرفر قانون ہے تو وعدہ کر میں بس ختم میں یہودی نظام قانون ن گا پر میں محمد دے دران کا قانون گا جے حکومت منیا ٹھیک منیا ٹھیک نہیں تے اگلے دن تو سیکھ لو گے میں موتر کر کے باہر آ گا توجہ نہیں فرمائی نہیں یار حق بنتا سی کہ نہیں پر در نہیں آکھنا آخنا اتے سکھا لانا ہے لوٹا کی چکنا ہے لوٹا مدا کارنا وجہ جو پیار تو بول سبان اللہ پیا سارا میرے پاک نبی سرور نے فرمایا دل ایک رب کر دے گا محفل ہو گئی ایک کھانا پینا ایک اصل مقصد کی اس بیان تو نبی سرور دا مطلب یہ سی کہ جو کم, جو کم عوام پہ کردی سی بنی اسرائیل دی اوہی کامونا دے ملونڈیاں پیرا کیتا اوہی حالات اج تیرے بڑھے نے قسم خدا دی کر کے آنا ملان, ملان دی دھیوی سکول دے اندر عوام دی دھیوی شکول دی، چون دیوی دفتر دی، چون دیوی دفتر دی، چون دیوی دفتر دی، چووی سوار شو کے پچھو دھی پتر رکھیا ہوں دائی چڈیا آخ ترقی ملا ترقی گھر دن ٹی وی ڈش لگا پیروں کے گھرتے آدھا ترقی آدھا ترقی جیڑی زبان بوش بولے او ہی حکومت بولے بولے بولن اہی پیر بولنے چواں پنجا کی زبان ایک ہو کئی سجنا کدی بول بول پسند نہیں کو سکی جاسے کافر لگے کبھی مون اس نہیں ہو سکتا سیانے آ کافر کان کنجر کتا کافر کان کمینہ کنجر کتا کالجی ارے دی شروع کام بھی ایک پسند بھی ایک خوراک بھی ایک کتا مردار پسند کرتا کہ نہیں بولو بولو اچھا کان شراب نو کافر پسند کرنا کہ نہیں کنجر قردائے. کمینا کال جی قردائے. پینٹ نو قردائے. پینٹ نو بش پسند کرنا ہے سچی بولی کمینہ کنجر تو کال جی وہ <laughs> چکر کی ہے وہ بول بول پسند کرے گلاب نی گرج کرے مردار روڑی گرجی بول بول نہیں تو فرمائی شابت ثابت کر کے بیٹھی فلانے مردار نا چکر کی میں پوچھنا سکول نوی پسند کرتے کہ نہیں اچھا رننا نو لوا کے آ نوکری یار موتر وی کھلنا دفتر چوٹر چلارنا ایمان دس کافر پسند کر ہے کہ نہیں تے کنجر دایا. تے کمینہ دایا. تے کال جی دایا. کاف اک کم اک پسند اک تے خراق اک تے گل گئی معلوم ہویا دل رلے پہنے نے وا مولا نو پوچھے جی مجتفی نو وا مفتیہ وا کھلوتی ہے اچھا کھلوتی ہے ہو بھی گئی ہو بھی گئی ہے ایت کی. ایت کی ہو گئی پیرو پیروی رو دس دھی کتنے کھلوتی ہے ہو گئی یا ایمان نال دسو خلاریاں نے کئی فرچی بولیا کالی بھی دھی نہیں کھلوتی کالی آ رہو ہے. खलौती हां हो गई यार कामयाब तसा पता नहीं क्यों हस्ते बैन मैं पुठा लफर्ज नहीं बोल बैठा कामयाब नी हो गए हां इयो इो लफ तुसारी दिहाड़ी बोलो तो मैं अच्छा बोले तो मेरे दे तो ऐसा नहीं लग पाया मैं पता नहीं गलती कर बैठा वा पता नहीं मैं हूं सरैकी बना वमानदार दस समीना पीरजादा समीना पीरजादा पीर जानते हो ना ना हूं चुप रहा अज چپ رہے با جدید بٹھے نے <laughs> پیر رادا نو تو کون جان دیں پیرزادہ پیر تو سد کے جنوب دل ایک ہو گئے نا کہ نہ بول بول میں سر ہلکنا मैं हले खोलना पुलिस अवाम गोबर गोबर मिट सा गोबर मिंट जारी है ना चिट्टा नंगा कुफर का निगाम है यहूदी का चिट्टा नंगा जुल्म तो सिवा उन्हें शाही को नहीं आवाम दावे तंग ने ہاں میں تانگ نے ڈاکے آتوں بدماشیاں توں رشوتاں توں تو نجائز کٹی تو تنگ ہون دے باوجود قوم بھی آن دیے میرا پتر تیار پہ ہون کیوں آکھے لگ جاوے کی دے آکھے پولیس ہے چلو کیسے مانے تے لگ جاوے وہ میں کہا مونج کٹیچی چی نہ لوا اگلے مکن دے تانگ ہوئے کھڑے آن اگلے توں پچھے لوا میں گا تے, تے فسل نوی پہ نری بنی رہا تو نہ تا اگلے مکن جان چھٹے تو نہیں اچھا یہ نو لوائی مولی نولی تھی میرا پتر آخ میں سفر میں گس گیا میری رت کو معاشرے میں آخیا چلو ہو نہیں پہ بن جائے پیر آخیا میرا پتر ہی بن جائے ہوں ہے کوفر کا نظام کسم خدا دی جی رشوت نہ لگنا سور دے لہو تو ہی میں قرآن حدیث ہاتھ چ رکھ کے تن پیارنا میں چیلنج کرنا وا ما کوئی مائی دلال جائز ثابت کرے کوفر دام کفر نظام نلانا بھی کوفر یہ حفاظت بھی کفر رہی حضرت پیر سید علی تاجدار گولوز شاہ جی ایک فتوا لکھ تیری قوم دا میری فوج بھرتی ہونا جائے اسا ہزار مربے رقبہ نہر وگدیاں ہون گیا باغ لگے ہون گے تیرے نہ کر دے میرے پیر فرمایا تزارا مربے رقبے دی گل کرنا ہے روئے زمین میرے علی دے پیرا میں چھٹ دے نبی شریعت کا مسلا نہیں بدلنا وہ فوج انگریز دی سی تیری تینو بوٹ مار دیریز سلوٹ مار میں بولو بولو جہے کھا پیچے اچھی بولو کدی ایمان نال دس کافر لڑے نے جدوں لڑے نے اے صرف اپنے تیار ہوئے نے ہاں جی مزا لے کٹاون گے تے تو اپنیا تی لاکھ افغانی اپنا عراق اپنا اتے پاکستان دے قبائل اپنے مولوی اپنے عوام دے بندے اپنے بلکہ پتہ جو لگا فلانا ڈاکٹر ڈاکٹر نو چوکے اندر جگیتا نہیں ہے تو ہوں میں کہ اس نظام کوفر وہ بلکہ مینو آخر دے میں مثال دے مسئلہ سمجھا ادھر دیکھ ایک بندہ بڑا ایماندار ہوا ایماندار کدی ان پائی تھیلا نہ لکایا ہوئے ہیرافیری کدی نہ کی ہو اگر اس بندے نسے ایسے دکاندار کو ملازم کلار دو जिस दुकानदार की हट्टी देते कंा वटा खोटा है। ते ए वेच लग जाए तो उस खोटे कं वाल सौदा तोलना शुरू कर दे ते मुलाजमत शुरू कर दे तुसी दसो यह बंदा हूं ईमानदार रहेगा क्यों यार इन्हे ते दाणा कदी किसी का नहीं हिलाया बस वो कंडा ही है انہیں صرف تین ہزار تنخواہ لینی یہ دسو بنتا یہ ہے کنڈا بئیمان تو بئیمان تو ایمان والا نہیں رل سکتا یا کنڈا ہٹا یا نوکری نہیں کرتا توجہ <سؤال> نہیں فرمایا یار حق بنتا سی کہ نہیں میں تیرے تو پوچھنا تیرے ملک پاکستان دی عدالت دا کنڈا کھوٹا ہے یا کھرا خرا خرا کنڈا اللہ لا اللہ فرمان دا میزان ایک کنڈا قرآن تاکہ تا تسا تولن اندر ڈنڈی نہ مارو کی تولنا ہے اللہ دران اللہ دا قرآن دال مونگی ماش نہیں تولتا رب دن فیصلہ تول اللہ رب دا قرآن ایمان تول دئی رب دا قران حق تول رب دا قرآن عقیدہ تول رب دا قرآن عمل تول د رب د فکر تول دیں یہ تولایا ربا قرآن کنڈا ہر بندہ تھی مسلمان تینو اربا روپئے دیں لانتو میں اس کنڈے تولا گا میں بئی مان ہو جاگا میں کیا مت والے دن نبی پاپ نو کی منہ و کھاؤ رب کی بار گاہ چوکے میں چھٹا گب سونے دے مخالف کنڈے نال تولا نہ مینو میں کا کنڈا لیا دوسرے اندر آواں گاؤ نہیں کنڈے کنڈے وٹے ٹوٹا مارنا پیروا دے چل پی بولو سب میں نگری تین راجے کھو چڑی کھجور تے تے وڈ وڈ سٹے نیبو کھوتی چڑی کھجور تے تے ٹوک سٹے نبو سد کے جا سد مسلمانی تو اگے ساری یہودیت پہ نچدی ये पिछ ली पुछ वो मौली कि गल करा गे गई खैर सही विच जावान गे गल कर पहुंच गया गल कर मसें लगी लग आई छुड़ाऊ देखो ना बार सन तो पुछो وہ کیوں لگو سی جاگے اتنے ہونے فرقہ واری پرچا کر کے دہشت گرد کے اندر کر دین گے ایوزی کوا ہے کہ نہیں سچی بولی आनेोलानी देंगे बहार होव खलो नहीं देंजो नहीं फरमाईला खलोव नहीं दें, दे। खलो नहीं दें दे। नहीं <laughs> उस मैंने दसिया पन्नू आके छावनी देते ना रिटायर होकर आ गया उस तकरीर सुनी जेड़ तकरीर सुना अक्सर छेद <laughs> यार आखो सब पता को मार करता لو جی آخر لگا بھی اچھا نماز بیٹھے مگر نماز پڑھا نماز پڑھا فارغ ہوا مول صاحب نو آخ جی اصہ تو مسلا او سنیا جا بندہ فرد ایک بار پڑھا پائے وہ دو نماز نہیں پڑھا سکتا چپا ماحول بھی تین پتا فوج سانو یہ چھ پڑھاوا سے چھ پڑھا چڑا میرے ربا اللہ بنے گا کی و سجڑا کی بنے گا صدا کوئی اخیر ہوئی پی قسم خدا میں گل نہیں بنی وہ نبی پاک فرمایا سی ویلے کو جان گے اٹھ کے بہ گئے نبی اٹھ کے بہ گئے آسمان تھلے آ سکتا ہے زمینے بڑے مولوی فل ہے انہوں نے آ کے اتر ڈو اچھا چیشتی تقریر سن کے آیا سدیش بیان کی سابت کرو گلت ہے یا صحیح ہے جی گلط ہے تو آؤ چلیے چیشتی پڑیے ہاں سابت کرڈو نک وڈو زبان کٹو سر کٹو کت سٹ دو میم کوئی سان مات آ گئی ہے کوئی دے گیا کوئی تو آئی آ جاؤ پونی فرمائی گل تو ہوا کم کم ہزور نے فرمایا سما لا جلان کم کما لانا ہوم جی انہوں نے رنت پائی سی انجے دوپا چڈے گا इमान दस अनत पै गई दिल हक कबूल नहीं पकड़ जे कर रहे सुन जे हक कबूल करे दिल हैं तो आडा देसी तबका जेड़े दे विलैती चूचे ने ना मजा ले ओ दीन की दी गल सुन लै ہاں وہ ہون کبے کوئی باہر بیٹھا ہونا نا کتا گلا چوچا تو وہ کہہ رہا ہونا مول بھی بچار بول ہی رہنا بولتے ہی رہنا مول بھی جائے گھر نہیں بنا ہونا چاہیے مسیح دور ہی رہنا چاہیے ای نہیں ویخیا خجرو بے لاہور ڈفینس جلسہ ہویا ہو بندے آئے بیٹے ہوا آخر ہوا چی تقریر کر آ جے دیسی بندے پیور بتخا بتخا بتخا ان بتخ ہوں نہ بتخا رند ہے بطخہ. بطخہ نا. <laughs> اٹھے. کیونکہ میری تقریر ناری عاشق ہونا وہ رہدا اتے لوہارا خوتان روڈ دے مولن وال لوہارا خوہ ان راوی کنڈے کے پنڈ دھپ سڑی اسدر ایک بتخا اس ہے کیسٹ لگے نا تقریر کی وہ جگہ پھر ہوجے گا کرکدا آئے گا ڈیک کے اتنے سر رکھ کے کلو رات نو دو بجے تین تو سیٹ لائی رکھے نا تقریر نہ کھانا نہ پینا نہ کتنے جامنا ویک لائن اگلے دن دو گڈیاں لے گیا ویکنا پھر ازمایا بندیا سورجہ دانے چلائے مت مطلب سرد آشک ہوئے اچھا کسی ہو گانے کوئی ایویں ناچ چلائیے وہ جدو لگتی ہے نا یا چا مار ڈیک نکری لگتی سدکے جاوا ہوں او میرا کمال نہیں ہو سکتا اندر سامنے میں جانا تو مینو ٹونگے مارنے شروع کر دیا میں پیار نہیں لیکن صرف اور صرف میرے پاک نبی دین حق میں مڑیا نک جدو اترو نہیں نہ نکلے اندر ایک لاتوں نے چک لائی اکھاں بند کر کے ڈیک دے مستتی کھلو کیوں سنیا یہ عجیب کیفیت ہی ہوں جی تو میں آخیا کملی والے اللہ بےک پاک کیوں نہ تینوں وی کے تو جانور سجدے کرتے جب چودہ سو سال بعد تیرا ذکر دینے حق کا سچا ہو تو جانور آشک ہو ج ایش اشکی کیوں نہ کھانے نہ پینے جانور ہے حالانکہ بتخ हालांकि बतख काम है बस उसके एक बीबी उ गई बखता रन्ना क्योंकि बखता हाकिम हुकूमत रन्ना एक हक दमेशा बहुतिया दुश्मन होंगे वो फिर जनाब एक औरत गई प्रौनी ڈک لگا سی انہیں جلتے سوچ بند کر دیتا انہیں حکا نے کھا دی رکھتا مول بند کرو کی وہ بند کر کے منجی تے بیٹھی بتخا اڈیا نہیں دیا آخر بتخا اڈ کے انہیں پنج کتی چونجا مار پار مار بھی تند کیوں کی اندازہ لگا سلطان دا ایمان سلامت ہر کوئی مند عشق سلامت کوئی شرم عش کوشکو منگنی مانتے شرما من عشقوں دل نو غیرت عشک پچاؤ ایمان نبر نہ کوئی میرا عشق سلامت اور رکھی بہو بہو و ایمان نیا دروئی اجل بول سبح بس جنان گردے میرے پاک نبی بول میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی وال میٹھے سونے تیروں بول کملی والیا کھول چڈے مناف بول کملی گر سجنا قسم خدا دی کر کے جے حرام دی کوئی خبر رہی سڈے دیسیا جے, جے کوئی غیرت دت آئی جے کوئی حیا کی تمیز یہ درد دلیل سامنے آئی کہی شاید تینو جگہ ہی بٹھ کو میں شاید ونڈن نہیں آیا بیٹھے کو میں شکر پارے نہیں لے کوئی سونے دی پرات نہیں بھر لے نبی درد خلو چی لاہور گل کر دے کچ کے لا سو کوئی جلال پور بھٹیاں تو آیا بیٹھے کوئی کتنا آیا بیٹھے کوئی کتنا آیا بیٹھے اور سجنا قسم خدا دی کر کے آ میرے پاک نبی درسی بندے یہ ہوئی درسی بندے इना वजह नबी पाग सरकार हक बयान प्या हों शुकुर पल शुक्र पल रब दिल जे थोड़ा बचा छद بڑے بڑے آندھے گھر کوئے پائے نہیں قسم خدا دی کر کے آرنا سجادے آندھے دل اجڑ گائے نہیں سجادے آندھے پیر دادے آندھے اجڑ گائے نہیں یہ تیرا دل کچھ بچیا پہی تے شکر پڑ ہاں جیے دروے ایک سجنا میں عرض کرنا میرے پاک نبی سرور سرکار نے فرمایا رب اجلا نام نگائر جنہ سکول بہتا بڑھیا گا انہیں ایمان تو خالی تمید نہیں ہوے گی میں کسمیا پینے ہاں اب برائی ویکنگ آخر گے ترقی ہو رہی ہے بولو بولو بولو سود ن پافٹ آدھے مار کا اچھا رشوت ندے نے انعام <laughs> میں ایک بار ٹھانے پس گیا میرا کو مسلا سے سپیکر دا انہیں بنا دتا بھی سپیکر چلائی بیٹھا توجہ ہے کوئی نا لو جی میں گیا اتے کچاری صدر لاہور صدر بیٹھا جی میرا کام جا کر رمضان دا مہینہ واہ چیر تو پندرہ سال پرانی کر کے مول ساحب مرضی میں آخیا جی کی گل ہے ویک لو ہوں بارہ تی رمضان دا مہینہ ہے میں آخری جی رمضان دا مہینہ تے ہالے تو روزے کھولن دا ویلا کو میں کرا مینو آس یہ گل ہے ماحول بھی لوگوں کو افطاری نہیں دینی سانو رشوت ناخر خاندار سور پیا نہ کی نا مڑا دا سور نور تمج سور نرن تا سمجھ تو جو فرمائی امی تبدیلی امی تبدیلی گھر سجنا آدھے دل سے لانت گئی جو حق بات سننی بھی نہیں قبول بھی نہیں کرنی ہاں غیرت بے غیرتی دی تمیز نہ ہو سی دھی ایمان کسمیا پیا نا اس حد تک مر چکے نے دل जी जी? جو سادہ قرآن شریعت پورا عورت دے پردے تے غیرت در سبق دے اسے پردے نو کی سمجھا جاتا ہے زلم زیادتی یہ تو بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے اگر عورتیں ایسے رہیں گی تو ترقی کیسے ہوگی آدے اچھا دھید کپڑے لائی کھڑا ہے آدھا کی پیا واہ صدقے صدقے صدقے صدقے نبی قرآن آکھے آخانت یہ آدمی لانت پہ کہ نہ پائی تو ہوتی بنتے ہیں بس چل کی کرنے نا گلس گل کریے نا تو بیٹھے ہونا فارمی چوچے نا مراد کوئی دیسی بندے تو خوش ہوتے نہ ٹھیک ہے مول سب کام تھی رکھ واہ بھائی واہ دوسرے لفظ دوسرے لفظ میں مثال د جدو بکریا وی نا جی جی. بگیاڑا خلاف جی جی. بکریاں تو خوش ہوگیاڑے ہی بولنا ہوں بچ گل ہوتی ہے تو عوام بندے ہوں خوشراد جا بلائتی چوچا ہو پتا کی بییا بیٹھیا لیڈیز بیٹھی خیال سے بولے خیال سے اگلے دن میں تقریر کر کے وہاڑیوں پہ آڑی تقریر پہ گیا باف بیٹھا میں گل شروع کر دیتی اورتوں دے پردے دی پردے چورتیں ہونیا چاہیوں نے پینٹ شرٹ والا ایک بگیاڑ کھڑوتا سا ہو ہوں سڑا رہا سڑتا رہا انور گل کسی پاس نہ آئی اخیر ماؤ سا بیبیا بیٹھیا نے میں کیا جی اگیاڑا جی اب بگیاڑا جدوں بھی جدوں بھی بکیری بکری نل کریے تنہوں بڑا درد میں آ سی نے لگ جا کر لگا بی یاد آئیے جدو کپڑے تو باہر یاد نہیں آئی جب بختالی گل آئیے تیرے ورگے بگیاڑ بچاو دی گل آئیے اس میں یاد آ گئی توجہ نہیں نا کی اتوں گی چلے تو اسلام آباد جن اسلام آباد آتے جی تو میں کفرآباد آنا لاہور تو گی چلا وہ اسلام آباد آدھے اندر سپیگ نہیں ہوں اسلام آباد پورے اسلام چتلے سپیکر بانگ نہیں ہوں ہاں جی اتے اسلام آباد جی پتا نہیں کفرآباد ہو سکتی مڑ اتے پتا نہیں ہو سکی ہل ہاں جی چلو رکھو چاہ اللہ میرا ان شاء اللہ تال ستی سال جتھے باطل ہو سی نسے کھے نہ گل کری کوپی کا کی کام بیری تڑے گیلے ٹی وی چکلا فلم جو پتہ نہیں ہوا اچھا ایک ہی چکر ہے جدو دے لکاون کی گل کرو حیا غیرت کرو ان چھپای شہر ہے میرے نبی فرمایا مرا تو عورت سجنا میرے پاک نبی سراپا غیر دیتا؟ سبق غیر دا توجہ اللہ. تک میرے نبی سبق جی. میرے پاک نبی سرس اللہ تعالی وسلم جدو آئے پتری ان یرید اللہ دلہ ہلی بان کمرج سل بئی وجو تطہیر تھی اللہ آیت بیت دی شان علی اتری نبی پاک نے بلایا بلایا بلایا بلا کے سونے نبی نے چادر مبارک اپنی پھیلائی تھلے لے کے چادر نے فرمائے ارد کی اللہ مہا آہلو بیتی اے اللہ اے میرے اہل بیت نے میرے خالص کر دے میرے, میرے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا خلیا سن آپ سرکار کپڑا پھڑ کے کپڑا پھڑیا وہی چادر فری لگیاں نبی پاک چادر مبارک ہتھوں کھو لی بی, بی کرگ کردیا نہیں کیا میں بھی اہلے بیت چاہ کے نہیں حضور نے زبان مبارک نال فرمایا بلا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان انشاء حضور نے فرمایا برکت لین آستے فرمایا بلا کیوں نہیں یعنی تھی اہل بیبان اقدر فرمایا اے بی, بی پاک کے ہاتھ و چادر مبارک کھو لی ان چادر دے تھلے نہیں آن دتا توجہ میرے پاک نبی سرور دے فیل سمجھنا ہے سمجھنا ہے حکمت کی سی جہلا آخیا جہلا آخیا نبی پاک تاں چادر کھتی سی جو نبی پاک اپنی گھر والی نو اپنیا گھر والی نو اہلِ بیت تو باہر کڈنا چاہتے سن میں کہا جہلا پھر نبی زبان نال کیوں فرمایا سی کہہ میں ادھو زبان نال داخل کیوں فرمایا سی اہلِ بیت اندر راضے سی میرے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر, سی چادر دے تھلے مولا علی کھڑے سن مولا علی حضرت سلمان غیر سن میرے نبی دی غیرت گوارا نہیں علی بھی چادر دے تھلے ہوئے میری گھر والی بھی اس چادر دے تھلے آ جائے سبجنا بولو سبح ارے بےجادت جل کے گھر میں جبرئی لاتے نہیں بےجادت جل کے گھر میں جبرئی لاتے نہیں قدر لالے جانتے ہیں قدروں شانے پہلے بی ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل پے بے ادب گستاخر کے سنا بے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی اہل داستا نے اہل پہ آ چشمان لو ہاں نبی پاک بھی نبی بیت تے ڈیرت والے نے نبی دی غیرت گیرت نے جو نبی علی وی پاک نے حضرت سلمہ وی پاک نے نہ برا خیال ادے ہو سکتا ہے نہ برا خیال ادے آ ہے لیکن نبی دی غیرت کے گوارا نہیں کیتا ہوں جو علی جس چادر تھلے ہوے میری گھر والی اس چادر تھلے آخر ہو جس جڑے اہل بہت غیرت والے ہوا سیا پتا انہی شان بیان کرنا دیا دس دن رن گوڈے کھ کے باوا ڈولہ سر کھ کہتے بلا ریاں رہن محرم دن کی پتا الہلے شان کی آل شان بیان کرا کر, کوئی محر علی غیرت کر جو نہیں فرمائی اے کوئی گل نہ ہوئی یہ تو گل کوئی نہ ہوئی دی دشمن عزت دی دشمن عزت تو جا کے کپڑا لا وہ جدی تاریخ آئے وہی او تاریخ آوے جس تاریخ نو دشمن نے عزت دا پردہ اتارا ہے کپڑا اتارا ہے اسے تاریخ نو اپنی دھی زدہ پردہ اتار کے بزارج گھلی کھڑا ہوئے تے آنکھے میں نو وقت پہ یاد ہوں دے وزالے ماں اید ناردہ بے وکو فور کڑا ہونا ہے دشمن اتاری سی وزالے ماں تو تے روندہ بھئی اوکی اتر گئی تو اپنے ہتھی تاری کھڑا ہے وز سجدہ ویدید لانتی تے جو کیتا کیتا حق کے بندہ سی جلے حرسین والے سنو اپنی عزت چھپا دے جو حرسین سبح اللہ خیر یہ بخر دراسیاں دا مذہب نہیں اے نبی قرآن حدیث کا مذہب ہے بخر دا نہیں توجہ سبح اللہ ہوں سد کے جاوا سد کے جا سجنا دل دا حال اے بن گیا کر دل رحمت حق تو دور ہو گئے تا کر کے حق قبول نہ رہا हक कबूल करना ना रहा सुनना भी गवार सुनना भी गवार बयान करने आ सगो पागल आख देने अच्छा यत बन गई उछलिया कौमूसत आजाद दिल नहुसत दिल से पी ظاہر ہوں نبی پاک سرکار دیاں ایک دو سنانا بھی جدو برائی تو روکنے والا کام امت چڈے گی اوہ جی اونا جی جی وانگو جی ایک ہوں منگے لانت جدو پائے گی پھر اللہ آداب کی آنگ گے دو تین حدیث تو مکاواں گل لما کی کروا جو اے جڑا اج کل سان حضور دی امت عذاب آنا ہی نہیں وہ صحیح حضور لاک جو زلزلے مریا نا کشمیر تی لاک تی لاک بندہ میں کشمیر خود جا کے کر کے آیا تقریر تے گیا میں اتے میں کشمیریاں آپ دسیا تی لاک بندہ جو ہے تے ستاوی ہزار سکول گرک ہوئے ستاوی ہزار ان یونیورسٹیاں تھلے لاندیاں جیندیاں جیندے سور ڈینٹ اتارے جیٹ ہاں دی آواز آئی ہے تھلو زمین چھان دنوں تو بعد آواز مکی ہے کیوں جو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اس حدیث سے بھی امل ہو رہا علم ہر مرد اور عورت پر فرد ہے اس حدیث تے بھی عمل ہو رہا سی. تے طالب علم دے پیران تھلے فرشتے پروش پر دے نے وہ پھر ایڈے حدیث عمل سی پیا تو اللہ تعالی نے ویکھیا کہ ایڈے جو عمل والے لوگ نے میری نبی دی حدیث پیار کی کھڑے نے انہیں آخیا یہ تھلے لا جائے ہاں ستالی ہزار فرشتے پیران تھلے پر بچھا نے ہدیش آل کے پیروں تھلے کون پر بچھا نے اچھا جو فرشتے پر بچھایا تو غرق ہو جانا تے تا ہونا ہے جو اتنے پیر دھری کھڑا ہو فرشتہ سر دے نا پیر دتی کڑا ہوا تھے لانتی موڑ گار کو یہ تھلو پار پچھا سی تو پھر گرک کو گیا معلوم علم نہیں ریفرت باہر سی باہر حدیث سی اندر نیرا خبیش سی رب سونے ستاوی ہزار سکول چا اتارے نو جتھے ستاوی ہزار سکول نہیں دربار سہیلی سرکار دا دربار اتر کھڑا ہے <تصفح> امل والا قرآن حدیث دا علم جندو کوڑ تھی وہ کبر ٹر گیا تو رب پھر بھی دربار بچائی آؤں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> شہاد چشتی چیلنج کرنے مناظرہ کرے اللہ شہادت سے وہ کہو آب ہے ہلاک ہاں جی میں آخیا جی شہادت آتے ہاں میں آخر جی دعا کرنا اللہ تو شہید کرے اپنے پیو دیا خامی شہید ہو سی رکھ دی دل تو رانت پہنی پی گئی کہ اللہ د آپ نمجھ شہادت کوئی کیا سمجھتا امتحان کوئی رحمت سبحان اللہ ہاں خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اور اکلا ہی ٹور گئی اللہ تعالیٰ میں بھی نہیں فرماتا رچ سال اللہ دین اللہ یا کلون اللہ فرماتا ہے عذاب اس قوم پر اللہ کرتا بھیجتا ہے جو عقل والی نہیں ہوتی بے عقل قوم تذاب آتا ہے عقل والی تو کیوں آل؟ آکل والے نے کام بھی عقل والے کر دیتے ہیں بولو چر صبح اللہ ہوں سجنا تینوں میں امت بخشی ادا نہیں رحمت والے نے لیکن سارا کوڑ سچ جو اللہ کے قرآن تبی بیاان چائے ہوں حدیث سن سامنے پہ نہیں شریف کی حدیث میرے پاک نبی سرور صلی اللہ وسلما سنا واجی آل بول سبحان اللہ آل آل آل میرے پاک نبی سرور حضرت اللہ صاحب یہ رسول روایت کرتے رہے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كو لما نے فرمایا جس قوم دے اندر کوئی بندہ برائی کرتا ہے اس قوم طاقت روکن روکن دی طاقت روک, روک سکتے ہیں برائی بدل سکتے بدل دے نہیں ہرور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مرن پہلو پہلو الب دے گا سچ فرمایا نبی کوئی نہبی بول میرا سی ڈھول تو سنے نبی بول سن ہاں کوئی کمینہ نہ پیاسک ہے موسیقی روح کی خزا ہے رو کی غذا ہے ناچ گانے غذا کی گزا ہے میں روح کی غذا تے اللہ سوا لاک نبی کسے گالد, کسے نبی دے پاندا. جا پہ جی میری, میری مخلوق دی روح دی غذا پوری کر سونے سوا لکھ نبی تے اپنا بول اتار ڈول اتاریا معلوم ہوا یہ غذا ہے روح دی بول سبحان اللہ تو مل رہی نے گزا کوئی نہریچ رہا نے کائی نہر نہیں آیا میں روح بھران آیا روح پہ بریندی توجہ بول سبحان اللہ نبی تھوڑے سرکار نے فرمایا کوئی بندہ قوم میں برائی کرے گا تاقت ہوے گی بدلن دی تے نہیں بدلن گے تے اللہ مرن تو پہلو عذاب دے گا انہوں نے جت سارے رے کھڑے ہوں اچھا نبی ہوں تھے یہ فرمایا ہے. نبی پاک کے فرمایا ہے کہ اشاب ہو بے جو نبی پاک نے اے فرمایا اتنے جو اللہ تعالیٰ ان مرن تو پہلا پہلے شہید کر دے گا اتے کی آیا کھڑا مرن تو پہلوں اچھا حضور فرماو عذاب دے گا مت مت وجنی مت وجنی ایک حدیث رکھ لیا سناو بولیا جی اص اللہ درد نا تو خبر تے سانو اے سنایا تے ساڈا اے حال نہیں بننا جڑا بنیا پا بنیاد میں دنیا دے دیا. ایک گا آخرت ہاں اللہ! اللہ! کیونکہ قوم اتو آزاد چھٹی کڑی آدمی <تصفح> اگلے آزادی جان چھڑائی کڑی اس <تصفح> از بھی فسدے جان اگلے کا پتہ نہیں کی نہیں <تصفح> میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی دو جی حدیث حضرت روایت کر دینے سرکار نے فرمایا کلا وکلا بے فکالا یا فلانا کا فلان سا عین قال فقال ایک لا لہ اللہ سونے اٹھ دے پاک نبی فرمایا فرمایا جی اللہ سونے نے جبریل, فرمایا جبریل فلانی بستی شہر غرق کر دے, دے, دے جا رب جلیل تیرا ایک بندہ رہتا تیری ساری زندگی अख झमकन की देमानी नहीं की तरफ खड़े अल्ला सोने ने जिबरील नरमाया जबरील फलानी बस्ती शहर गर्क कर दे उलट दे جبری لر رکھ کر بندہ رہتا جنری ساری زندگی اک نافرمانی نہیں کی ایتھے لفظ کھڑے نے ترفت ای چمکن دی دیر بھی انہیں تیری نافرمانی فرمانی نہیں کی اللہ تعالی نے فرمایا ایک لفظ الم یہ گرک کرگڑیا نہیں ناراض نہیں ہویا وٹ نہیں پائے میرے خلاف کم ویخا سی کدی متے تے وٹ نہیں پائے نال گرک کر دے سجنا معلوم ہوا ہوں جدو برائی تو روک چوک والے مٹ بھی نہ پوٹھے کھان پی ہو جائے پھر رب آداب دیں گی نیک بھی لگے جرے بھی لگے جگا پانی تنگ اٹھن گے میرے نبی کا فرمان بڑھ ہک کنیا ہدیش ہو گئی تیسری چھوڑا میرے پاک نبی سرکار سو جائے محترم مبارک ماں سیدہ آئشا صدیقہ رضی اللہ تعالا عنہ آپ فرماندیاں نے رسول کریم سرکار نے فرمایا رسول کریم نے فرمایا ہوس فل و مس خل و کد فل کل تو نہ لکھو فی نال آدار ہو فی حضور نے لاپ فرما آئے دا دا گا شکل بگڑ دا لاپ آئے گا آسمان تو پتھر برسن دردیاں دا دا دا دا دا دا دا دا نے رسول اللہ یا اثا ہلاک ہو فرمایا ہاں جدوں پلیتی زیادہ ہو جاوے گی جدوں جدو پھر کہڑے کہڑے عذاب آن گے زمین دس جان دے نبی پاک دے صحابہ دے گستاخ جڑے نے وہاں دے شکل وگڑ دے عذاب دے چروکنے آن لگے یہ کتاب ساڈیا لکھا हां जी सिद्धि फारूक आजम दुश्मन कोई बंदर बन गया हां कई अदाबी पहखा दया शक्ल बिगड़ गई हाँ। हाँ, नहीं फरमायी ने नहीं। <laughs> पत्थर बरसन का फरमाया जो पलीति ज्यादा हो जाएगी हूं पलीति ज्यादा या काटे को कमी रह गई है बोलो बोलो اچھا ایک حدیث مبارک ہے وہ سنا چھوڑنا سنا چھوڑا یہ آخری چ بڑی وضاحت ہے ابو ہرارا سرکار فرما نے نبی پاک نے فرمایا والا جدو غنیمت دا مال اپنی ملک بنایا جاوے گا وڈیرے لوگ ملک بنا گے امانت غنیمت سمجھ کے کھادی جاوے گی زکات چٹی سمجھی جاوے گی علم دین دن پڑھیا جائے گا دنیا دی خاطر شہرت کی خاطر دی خاطر اتار راج لو امر بندہ اپنی گھر والی دی گھر مننے گا اکاؤن مہ ماں فرمانی کرے گا ادنا سدی کہو یار نو نیڑے کرے گا ابے دور کرے گا یار نیڑے تے پیو تو دور پیو تو دور و دظہر تلسوا تو مسجد جبادہ دنیا دیاں گلوں دیاں شور شرابے ہودل قوم دا ہوبیلے سردار جہاں بنے گا او وہ فاسکار جیسے کول قوم کم کرا جان گے کم کرا بن گے او وڈیرا قوم کا اردل تمیلا لچا ہو چٹیا پھوکیا کیا ہاں جی کیونکہ شریف دی منیچنی سنیچنی نہیں, سنی نہیں. کسی پاس कमीने दे कोल जानगे, जाने डेरे तेजानी होवन शराबी होवन डाकू आवन हो चोरू चक्के हो वन. خندار ہوس پی ہو سارے روپیے لیندے جان خانے جان لے جان مارد سارا گرم کی آئے ہاں جی چل گئے ہر کسی خلائی آئے ان کو بندے جان گے کام کرا تو ہوجو فرمائے واحم کرنا کرخافت ہی وڈیر بندے وڈیر مالدار بندے بھی اس واسطے عزت کروگی جو اندر شر تو بچ جا جائیے جی نہ کیتی تال بچے کٹے کھلا لے گا برباد کراگ گا تھا لپا لے گا اس واسطے عزت کر گر تل کی گانے گا بڑھیاں سریام ہو گانے گا سریام ہو سال بعد سریام ہو گیا آپ کھڑکن گے شرے بات خموڑ شرابا پہ پیچنگ گیا والا اس امت دے دمن والے بندے پچھلے برا بلا آخن گے ہاں جی برا بلا آخ گے جیسے سکول دیا کتابیں پڑھی گئے پہلے لوگ لوگ لوگ لانور جیسے زندگی گزارتے اب ترقی کر گئے اب ترقی کر گئے ہاں جی حال میرے او فرتقب وعندال کریہ نہمرا اس انتظار کریا جے سرخان دی عذاب دی, دی, دی سرخان دی لال آنھی طوفان آون گے وا زلزلہ تن زلزلہ دا انتظار کریا جے وا خصفن زمین دھس جان دا انتظار کریا جے وا مسخن زمین جناب شکل ویکھن دا انتظار کریا جے وا شک گلاب آسمان تو پتھر برسن دا ہوا آیا دن تتابا کنظام کوتی اصل کو فتا تا با اس اس اس انہ مڑکیاں وانگو انہ نبی مثال دے سمجھایا منکیا وس منکے میری مجھے ان ڈگتے آب انتظار کرایا جے و سجنا جو جو نبی بیان فروا جائے پورے نگ کیتی بٹھے آماندار <سؤال> مال غنیمت دے مال بیل مال کا مال امانت کا گوبر منٹ پیو دال دا سمجھ کے کھا پی جی جن کے ہاتھ چڑھ جائے زکاتی جو کسی کا مال ہاتھ چڑھ چڑ, چڑ دکات اچھا, نو چٹی سمجھنے اچھا پڑھا پڑھتے کابی سرور نے فرمایا رن کی منگا تو ماں منی جس رن کھلو جاوے تو ایک پاس ماں سدکے سدکے گل سونا مان نال تیرا اندر روشن ہو تین پتہ لگے <Lucian> <Legends> ایک, ایک, ایک, ایک, ایک فرما برداری میں لیا میں سرتار دل لائی رکھا <laughs> <laughs> اس پہ ماں جی ترینا ادھر جا یہ مننی پی کیونکہ تیرے پیروں کے تھلے <laughs> جی امر تھلے جنت ضرور پر اما چلیے سو سرخی لا کے اسی سال دکھانگڑ سرخی لا کے رتی بڈی گوڑی لال لگام مانے ممی ماما ماما میں بیٹھے میں ادھر آج پریٹ ہے وہ کلب میں جانا ہے جنت لبنی اور ٹری پنت کتوں دے گی اس ماں کے پیر تھلے جنت راہ محمد اربی کا رکھا اچھا یار نیڑے تے پیو پر دیسی بندے تے دڑ کوئی پیو دی سن لے ولتی چوچے ہو دائی خدا دی وہ جدو ابا آئے نا سیدھے سادے کپڑے چ جی میں انسان والے کپڑے پتر ہوگی ہو جناب وہ ہو پینٹائی حساب اپنے جناب جی وہ جب ابا آئے نا دفتر تو آدھا یہ کون جی کمی ہے ہاں آ ضلع لودرا ہے لودرا ضلع چمال پور جتیال موزہ اتنے دا بندہ واپدا افسر بنیا پیو گیا ملن ملنے تو اندرتی ہوں فرینڈ بیٹھا اچھا وہ ہوں پیو جو گیا دیسی بندہ مسلمان سیدا سا ہو گیا دو ان یار نے پوچھا کون ہوتا گیا ساڈا کمی وہ ابا بھی موجود ہے پتر بھی موجود ہے جنہیں کمی آخ میں ملا سکنا لودرا ضلع اچھا افسر پہ وہ ابے نا گسا کہ پتر ہاں میں کمی ضرور ہاں پر ماں جگان کون او میرے رب کریم افسوس افسوس اچھا ہاں بھئی اللہ دے بندے جب پتر ولائتی ہوے تو ابا کہ ولائتی لگ جی ابے تو پتر ولائتی دو رول مڑکی میں گل رلے گی کہ ابا نواں لبا جا یورپ آوے اچھا سات دل قبری لاتا نال دسیا جی قوم کون وڈی ہے آپ سردار جی قوم دا سردار ہوج کل کے نہیںریف ہوں اچھا جنہ کوم خرابے ہو من وہ کم بکت والے بول بولو پکانا زائی مل جی قوم کا وڈرا قوم کرے گا زمانے کا رزیل کمینا یہ حضور دا فرمان ہے سچی بولی اگوں کام کرے بھی اوے دے کرا بھی دے. یعنی جنا کو جانا بھی تسان کراؤ او بھی اوے او او او دے اگوں جہے بیٹھے نے تو انہیں کرنا وہ بھی, بھی, بھی, بھی نہیں میں جو تھانے ہوں بندہ میں بندہ چھڑا میں اگلی بالکل انج نہیں اچھا زمانے کا چھٹیا فوکیا بدماش ہوانی شرابی چور اچکا ہو جناب ونی اور بندہ نپیا جاوے تے نپیا حق کی سچی پیا ہو کرے فون ہلو جی کون جی کون میں <coughs> <coughs> <mayan> خان بول رہا اچھا معاف کرنا میں پچھاڑیاں نے پچھایا میرا بندہ نہیں تلا بولے کنجر چکا چور بدماش بولے تمبی پاٹی پی افسر نہیں دسیا ف کے اندروں کڈ کرسی باہ بوتل پلا کے فورا نا تو سردار صاحب نکھنا ہی میں نے کچھ بھی آپ میری نوکری گئی نہ من ستویں سمان دی قوم دی گل پہ کرنا وہ اتنے دھرتی تو کونی تس آپ آدھے ہوں آپ हो देव। कोई चंगा बंद वोटा दे खलोवे ना शरीफ तो पता की तेन <laughs> तू चंगा भलाश है कि आ गया एक बंद के पुत्राला काम है इनका मतलब यह निकलिया जेड़े बेच आने सारे खोते के पुत्र होंगे <laughs> اپنے لبانی پبی فرمان دی تصدیق ہوگی جن چور اچا گنڈی رن مثال نہیں میرے نبی حدیث کا سمجھ ترجمائی پیر والے شا فرمان پیروی سدی د گئی جہان تو مہر میاں ماپیا تو محاور منگنی رن مردہ تو گئی ویمیاں گنڈی رن دا پتر دلیر گھر بچ کر ٹیر میاں گنڈی رل کا پتر پرویز بنیا گلیں سنبھلی بچ کر ٹھیر دے پکی ہو سور د گوشت کی ونڈا بھی تو چوڑا ہی چاہیے کہ مسلمان چاہیے سچی بولنی जे देग होती दे दे मुसलमान चाहिए अगो होया कानून हो देग दे पक्की सूर दी करके झूड़ा भी अफसर बन जाता झूड़े का पुत्र भी बन जाता ہر ہے, ہے جو, اگے جو گند قانون تو پھر تے یزید جنہ پلیت حسین برداشت نہیں فرمائی مینو ایک جی میںوفیسر ہوں میںوفیسر میں لکب ہے رلیا تو چوڑے جیسے مینو ایک پیر پیا سد اک سد پیا بہ چشتی آ میں ووٹا جیت گیا میں جیت گیا ہاں میں سیادار تیری حسین والی اکھ نہیں رہی میںوٹ منگ واسطے جروے گیا کمینے بھی گیا ہر کسی جھولی پھیلا کے آدھا سا زالماں ایڈا ظلم کی کھڑے اہل بیت نال نبی اہل بیت کدی بادشاہ دے درد نہیں گیا تھی جر میں دس تیرا ووٹ تے چوڑے ووٹ برابر آد ہاں ایک ووٹ چوڑا پا برابر دو چوڑے ہو گیا تیری چھٹی آد ہاں میں بڑی عزت پائی میں خون تیر سول لا دیں تیرا خون دا قیمتی سی سارا جگ ایک منے آیا تلا ایک من پر تین آپ دی قدر جو نہیں رہی oh. اپنے آپ دا پتہ جو نہیں رہو تو اج چوڑیا بوہے تو تسن پاک ہسین کی بھی گواہی گوائی حضرت ہسن پاک نے جدو بادشاہی حضرت امیر معاویہ نو دتی حضرت معاویہ سرکار تے ہویا سی خرچہ سال کا اہل دا بیت المال دا کا حصہ فرد وزیفا بنتا ہے یہ تو معاویہ سرکار نے فرمایا معاہدہ ہو گیا توجہ ایک سال حضرت معاویہ خرچہ دینا بھول گئے اہل بیت دے گھر پاک دے تنگی ہے حضرت حسن پاک ارادہ فرمایا ہے میں خود تر جانا ہوں حضرت معاویہ دے کو لے ہوں رات رسول اللہ دیارت کرائی اللہ کا پایم فرمانا پتہ سا کم بادشاہ رونا رواں سجنا کر کے روما کی بچیا پیا جن میں آچیا پیا شکر پڑا میرے پاک نبی رو فرمایا حسن پاک جڑے جو کھڑے تعلق کٹیا نہیں نبی آ گئے گوارا نہیں فرمائی حالانکہ اگے صحابیے کوئی چوڑا بادشاہ نہیں کوئی کمینہ نہیں فاسق فاجر نہیں نبی پاک کا صحابی ہے جہے گھوڑے دے گھوڑے دے پیرا کی خاک نارے دے غوث کتب نہیں لا سکتے جی مستفا کریم کی ایک بار ایمان دے دید کر لیے پیران دی خاک جگ نہیں بن سکتا شان وال پر نبی ابھی گوارا نہیں کیتا. میرا پتروں دے گھول ٹر جائے نبی ورد دسیا فرمایا پڑھو پڑ حضرت معاویہ سرکار دو سال خرچہ لے کے خود پہنچ گئے بار فرما کو امر درویش کو مو کی تقدی مرویش جس نے نہ ڈھونڈی سرتا کی درگا चट्टी आीन हजूर चट की आप चट की बैठा है अपने आप नट की बैठा है दौ दटी बैठा है तो वजो नही फुरमायमान दस चलो ये गल भी पूरी हो गई تو مساجد مسجد گپ مرد گپتی تھیوتی تھی کھلوتی تھی اک ہو گئی اک ہو گئی ہوں او ادھر گپاں پہ مسجد انجے نہیں اچھا زہرت ہاں اکر مرا جلو مخافت شر رہی دی عزت کیوں ہوتی آج پیسے آئی سچی بولی اندروں کرنے کیوں پجارو ویخ کے سلام علیکم اندروں کی آنے تین چا فرا تھی قبل چون کیوں پہ سلوٹ مارنے بھائی نام مراد ہے سارے بلاوا جے جی سلوٹ نہ مارا میرا وچھا کٹا گیا گوپانگ کے بتر گوپاگ بیٹھے نے گوپاگ انہوں کا سردار بڑا ڈاکو تے, تے بڑا ایم ایل ایم پی سارا کچھ بنتا سے وزیر وزیر میرا مطلب ہے سارا بڑے بڑے رابطے نے جناب جی وہ جناب نہ جی ہوں کھلو او گیا نورانی صاحب نال تھلے والی سیٹ تورانی صاحب کلو گیا اتنے والی سیٹ علی پور ضلع مظفر گڑھ کی گل وہ ورکری پی ہوے ورکری جلوس نکلے پھر ورکری کا اگے نورانی صاحب کی گیڈی پچھے گوپانگ کی گیڈی پچھے ہو گیا ایک بندہ آیا انہیں کٹا اپنا نا کٹا وہ فر کے تے نورانی صاحب کی گیڈی بنیا ایک پکا بھائی مان کیا آخیا جی تھے جڑا نال پچھے کھلوتا ہے نا کھول لیٹا آپ بن دتا بھی یہ تصا نال لے جاؤ یہ جو کھل جانا تو انج دے چبا اس واسطے کسم خدا دی کر کے آنا جی اے ڈر نہ ہوئے ساری قوم لارے کبت نکرے جن جن بچارے تنگ ہوئے پائے نے ڈاک مراو والے ہاں, ہاں یا افسر ڈاک کے مردے نے یا ایم پیم جملہ خلوتا ڈاکیاں کا یہ حال ہے تقریر گیا ٹیکسی والے اسی بجتے میں کیوں آ کے گھرو باہر ہی نہیں نکلتے بندے میں آ کے ہوں چٹے دن نو بجتے نے جی کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے رات نلتی ہال پیا اگل آئے نے کپا نہیں اتنے جی کپاہ منجی وہ بندہ پھڑ کے نا کپاہ منہ نے بھائی بولے ہی نہ آواز نکلے نہ پیچھوں مشکل بنیا ترقی کر کے پیا اچھا من ڈاک اچھا جیسا میرا کام ہے ہر دل کا پانی میں پینا ہوتا مین جیتے بھی گیا نا آخر صاحب آڈے کوئی ضلع سڈے کوئی ضلع نہیں وہ میں آرو تھی اگلے ولے جاؤ تو آکو گے ساڈا بھی کوئی نہیں اللہ ڈاک آم چوریاں آم رشوت آم حرام خور آم جنو افسرگوں حکومت دیا ایجنسیاں نو کون لبا پھر مالی بس مول دہشت گرد مالی فسادی اجاڑی اللہ یار عجیب جہان چک کھولی بیٹھے پتہ نہیں کی نال بنو اچھا ظاہرا تل کات گانے گانا رنگ بھی سر آم ہے اچھا سال واجے کوئی گھر ہے خالی اپنی کڑی کہ نہیں بالکل اچھا ہوں ایک سوال میں تی دے پہلوں ثابت کرو کہ مسلمان سکولوں دے گانے گا ڈانس تے ڈرامے سارے جاندے جان دکھائے بس میں آون تو پہلوں سابت کرو کہ رننا گاندیاں سن اور تھان تھانجے ہوتے گا ڈانس پریٹن ڈرامے سارے دکھائے جانے دکھائے جسم اچھا نہ بس مد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اچھا چلو اتنے تو سیکھی دا نا اپنے ایماندار ڈانس سڈے ایتھے بابا کو ستر اَسی سال دا بابا بیٹھے نے نو پوچھ हाले भी आखे प्यो दा आकत आएगा घर घर कंजर नो बंद चिश्ती बड़े बेशूर लोग सौ पहले मैं लंती उन्हना प्यार जिना तेरे करतूत सौ साल पहलों दस छे डंगारा मैं डंगारा سو سال پہلو جنہوں رابطی سی وہ سو سال پہلوں دس گئے اور آو کی بول دے سنو آپ سن بولتے میرے نبی زبان ساری آم شراب بھی پہ پیوندی کہ نہیں وہ چو پیوی کی, کی فیکٹری کھلیاں کے فیکٹری مریدکے او مرید کے پولیس پولیس پشاور پیا راول پھروئن جی بھی ہے سدکے جا یار تریق اک تو بلے بلے بلے, بلے, بلے قوم دی جیب پی فر ماما تیرا پوری فیکٹری بنائی کھڑا شراب کی وہ تین نہیں دسی اچھا کوڑا پا نہیں آدھے میں مشورہ یہ دینا ہوں میں جہاں شراب پیندے موتر پی لیا کر جی شراب پلی تو میں موتر پلیت جو جی میں مطر پلیتوں میں شراب پلیت مطر دا ایک کترا دریا اپنا کھو اچ ڈگ گئے تے شریعت آن دی کھو پلیتے شراب دا ایک کترا کھو اچ ڈگ گئے تے شریعت آن دی کھو پلیتے معلوم ہویا دو میں برابر پلیت نے جدو دو میں برابر پلیت نے تو میں کہوں گا کسی لیندہ بھی شوق کر لیا کرو آکھے کیوں میں کہیں گا جنشہ بھی بڑا ہونا ہے نالے ہے سو کھا گھار دا ہی مال ہے نشا بھی چوکھا ہونا کیوں جو اگورا دا نچوڑ اے پورے بندے کا کی خیال ہے ہاں قرآن کھول اگر اللہ نے شراب نو پلیت نہ ہو میری زبان وجہ بلکہ سونے قسم خدا کرنا نبی پاک نالوں زیادہ حرام سن سور نالوں زیادہ حرام شراب ہے اگر کوئی بندہ سور دشت کھاوے نا تو شریعت اسی کوڑے دی سزا نہیں رکھی حرام ہونے ضرور کیتا گنا ضرور کیتا ہے لیکن او کوڑے دی سزا نہیں شراب پیوے تے نبی دی شریعت دی اسی کوڑا لاؤ تا میرے نبی فرمایا تا میرے نبی حدیث مم با خمرہ فلیشق یو شکلا فرمایا جہ شراب خن زیرا دسائی بن جائے پیا تو خندیر گوشت کر کر پٹے کھان کیونکہ میں بندہ پالے گھر اندر گھر دا پانی پیوے گا سچی تے شراب دی بٹھی جڑا کنجر لائی کھڑا ہے وہ تے سڈا یار تے نبی فرمایا جو شراب بیچنا, Thermaan, دی بیچنا اگر, اگر میں حضور ددیش نہ بکھاوا تو میں مجرم <حلوس> <sext Davidson> نہ منے تو پھر مجرم توجہ نہیں فرمائی گئی اچھا گھر کے یہ شورے باتیں لانتا بھی اے امت اگلے لوگ کا پرانے لانتا پوئی اتھے دے بار بیٹھے جانوروں جیسی گزارتے تھے بے شعور تھے اب ترقی ہو گئی شور آ گیا ہے کیوں بالوئے او اے ہے؟ ان دا مطلب اللہ دے عذاب آخری نمبر بالکل جد ہوں پورا, کیتی ہون پورا کیتی حضور نے فرمایا انتظار کرا جی کاب کنیا ونکیاں آن سرخ آندھی زلزلہ سرخ آندھی آئی سی ادھر اچھا ان پنڈا چ اگ لائی اچھا زلزلہ آیا ہے فن زمین دس جانا یہ جڑا جہاں عذاب آیا نا مارگ آ ٹاور بھی زمین ہے ہوٹل زمین اچے نے سکول زمین دھس گئے نا فن نبی دی حدیث لفظ نے دس جان دس انتظار کربی فرماوے انتظار دا تے اساں کہہ رہے ہاں انتظار کرو شہادت ننگیاں ایمان نال دسو ننگے بندے تے بڑیاں نکل جان کچھ نگے جدو بدکاری کرتے اللہ اللہ تعالی کو بلا سٹے کوئی آفر ہٹے تو مر جان بدکاری کردیا شہید نے کہ حرام بہت ہوں بول بولو کوئی بندہ کسی کا وچا کھول کے جانا پیا ہوٹا کھول کے جانا پیا ہوا آ جائے تو مر جائے شہید ہے. بھی بول, بول بولو جی ایٹو کٹے سڈے ہاکم نے کتے ایک کوئی کماری آدھے نے امتحان ہے چیلنج <تصفح> <تصفح> کیا گیا کل مقابلہ کرنا ہوگا <تصفح> <تصفح> شہید ہو گئے شہیدوں کے لیے امداد امداد گلی آ جے بندے آلتے کون بے مرد رہے اتنے بندے اللہ نہیں چڑے ابھار مگتے لٹے ڈاکو سارے اوتے اپڑ گئے ہاں جی امداد گلنے چنگا چوکھا سود افسر لے جا لے کا مال ہے سارا گا پہنچ جاندے ہوئے <laughs> <laughs> تو ایڈے کرم والے ایڈے کرم والے جی سڈے کھلوتے نے سدکے جاوا بادشاہ ایسیڈنٹ نا تے بندہ فسیا پیا ہوگے تے ایک دی بجائے بوجھا فروڑ دے نے ان نہیں ایڈی ترس والی قوم نا ملتان دا واقعہ خونی برج ملتان دا شہر کا اتے ایک بندے امدادی کمپ لایا ایک بندہ بستر دے گیا دل بےمان پی گیا امدادی حافظ <laughs> کپڑے ویچ دیتے نے سبحان اللہ کی پہا ہوں ایک اور زلزلے واسطے موٹر وے بنتی پئی تاکہ چیتی نال چڑھ کے آئے نہیں ہاں ہاں اصا قسم خدا دی سورا کتے بلیاں تو بادر بن دے, دے, دے نہیں پائے اور پائے گئی اخیر اللہ تعالی اندر کی پورے بستر انہیں لیا کے جو رکھے سنگی آم اما نے کدھر چالی ہزار دونوں پرانے بسترے چ رکھ کے پیٹی چ رکھا ہوا اس کے بسترے گئے چالی ہزار لے کے پیچھے بستر جہاں نو جدو پتہ لگا پٹے خونی برج ملتان کا واقعہ بہاڑی روڈ شہر اندرون اللہ کے بندے ہو کا امداد اور ویک ظلم ویخ امریکہ برطانیہ فوج امداد دے رہی اور میں تیرے تو پوچھنا یہ جہی امداد بندے دے رہے امریکہ برطانیہ یہد بندے سمجھ کے دے رہنے یا اے مسلمان سمجھ کے دے امداد یا مسلمان سمجھ کے دے رہے بندے یعنی انسانیت دے ہم چڑی کڑی ہے نا میں تو میںکو سوال کراگا میں لوگ بھی مین جواب نہیں لا چلو دے چڈیا میں سوال کیتا ہے بھائی جی انہوں انسان سمجھ کے امداد پی ملتی ہے افغانستان جڑے تی تی لاکھ بندے بما تھلے مرے نے وہ کتے بہلے نے امریکہ برطانیہ تیری فوج دے سارا حکومت رل کے نہیں مارے ہوں میں کہ ماریا ہے وہ انسان نہیں تھے بہلے نو امداد دین دی بجائے مار چڈیا نو اللہ ماریا ہے اتنے امداد آ گئی ات درد آ گیا <laughs> بڑا پڑھیا بڑے بڑے بندے پائے گال جان دے سایا جی چوپ رہو جان دے تو آیا جی پتا ہے ہاں گھر دے سجنا قسم خدا دی کر کے نہ اے عذاب نبی پاک نے فرمایا کہ عذاب ای بن گئے جی میں من کے ایک دھاگیج پر ہوتے نے تے دھاگا ٹوٹ گایا تے وارو واریا اندینے سجنہ حسن دا مقام نہیں قسم خدا دی کر کے آنا میں نوے کاندہ وچشتی آ بچ گیاں میں کہ بھولیا کی پتاتا ہے انہوں میں اللہ وڈے عذاب آستے چا رکھیاں ہو گئے انہاں نالوں بھی کیوں جو اساڈے تبدیلی نہیں آئی ویکشی جے تبدیلی نہیں اچھی بولو ایمان نال سگوں برای بات گئی کوئی سکل نہیں بنیا کوئی سکول تو بال نہیں کڈے کوئی ٹی وی نہیں توڑیا کوئی رنگ پردے چ نہیں لیا کوئی گانے باجے جو جو نبی پا کے پندرہ چیزاں بیان طول تے لے. Okay. تے پھر نبی دا فرمان بدلتا نہیں سجنوں نبی فرما گئے نے کہ منکے جی میں جی ٹوٹتے نا وارو واری ڈگتے نے یہ آنگے وہ منکے اے پہلا منکا ڈگا جی ہاں جی یہ پالا ڈگا ہے بلکہ میرے خیال سے دہشت گردی جنوب آخر ایک اداب ہے سو لکھ بندہ مر گیا پنجابی عذاب ہے, ہے, جی ہے جی تکلیفا بدل فساد جگڑے پیار محبت نہیں رہے وہ بھی وکری اداب نے فصلیں جی جیڑی نے وہ ہزار بیماریاں فسیا پی وہ بھی وکرے آزاد نے رب دیکھ اداب ہے ایمان نال جہاں جی تے حاکم بہتے نے خود خدا آداب نے عزیز عزیز عزیز عزیز عزیز عزیز عزیز पता नहीं किन्नेड़के थले टे पाए हाल डिगड़े ने, नभी दास ने। मेरा काम से सिर्फ पहुंचा मैं कुछ नहीं कर मैं लड़ भी नहीं सकता ना किसी मैं लड़ना मैंने तो गाल कडे मैं चुप रहा मैन कुटे चुप रहा क्यों इस वास्ते नबी पाल सरकार की तबलीख का फर्ज बन दर अगला के तू अपना हक आखिर چھوٹا نہ چھو مجاہد ہووے ہوئے تلوار چکد ہو پی جاوے نا وہ چنا گوارا کرد لیکن ہاتھ نہیں چکنا سمجھ آئی کوئی نہ جانو میں عذاب دسیا برائی تو روک نہ روکندا ایک وارا زلزلہ اگیا سی حضرت فاروق اعظم دے دور وچ ماشاءاللہ مدینے شریف وچ آیا سی ماشاءاللہ العقبات امام محدث ابن ابی الدنیا دی کتاب ہے امام بخاری دے نال دے محدث نے انہاں دے زمانے دے آپ سرکار حضرت فاروق اعظم دے دور وچ مدینہ وچ زلزلہ نقصان نہ یا خالی ھرتی ہلی حضرت فاروق آدم نے قوم فرمایا ما اصرارا ماں آس تم ایڈی چھتی کی کام کر لیا جی شریعت کے خلاف اگر ہر زمین ہلی امر تال کٹھے نہیں روے گا وطن چھوڑ کے تر جاوے گا اور سونے روکیا کے عمر نے ادھر عمر عمر زمین تے پیر میں اگل دن آخر ہاکم بھی کھری مار کے کیوں ہولی ہلنی ہے کہڑی کیڑی گرتی تیرے نہیں عمر بن خطاب پیر مارے جا رب رب دا حکم پچھانے زمین و دا پیر نہ پ نے فرمایا فرمایا ہلی ہلی میں جی؟ رواں گا آدت لا عادت لا کنو کم فی ہا بندیا کی شریت کے خلاف کام ہو پو رو رسول رب اتر اس دھر جی بیٹھے ہے رب نے رب دسیا جہش میں ہوا گا اس پاس میرا حبیب ہوا मेरे अजाब तो बचना जे मैं राजी रखो मेरा हबीब भी मथा लाओ ते नभी नहीं बचाब मावन आई नही बचा सकता सजना सजना इनहुशा नेकी आखन ती रोक आम छ تھڈو بلکہ اُلٹ گئے برائی میں جی جی اچھا جی برائی سمجھیے دہ روپیے ہاتھوں دئیے بھائی تال برائی کیل ہے مہربانی بھائی سال برائی کیل روپئے <laughs> تا کر کے او من کے فارے ہو گئے نئی تو ایسا نیا لو جی دہ روپیے تیر نام ہے تیکی کیتی کی نہیں تو میں جواب دے برائی سمجھتے تو لر مارو मालूम होया असा वाकि फिटे पाए करके सही ना, ना फोटो लगिया खड़िया होंगे टीवी मशहूरिया हो ट्रीट ब्लेड साफ दंद कट के खलोता समझा दिया कंजर मैं बुराई कि खिलाओ जो दंद कदी खड़ा टीवी समझता पा मैं बुराई की खा معلوم ہوا واقعی سجڑوں پہ اللہ دیکھنے میں اللہ دے جی دنیا کنارے ہاں کوئی پتہ نہیں کسلے غرک ہونا ہے اور جو نظام بتی تے گڈیاں تے جو وہ پیا نہ نہیں بچنا تاریخ لکھ لائے لکھ لائے میں آیا لاہوروں قرآن حدیث سامنے پیا اگر یہ نہ کائنات اس حال سے رہ تے چند دن غرق نہ ہر شہ غرق ہوباد ہوگی بم بنانے بن واسطے رب مرضی کرے باطل چڑ تے بچن اللہ <سؤال> چشتی کے سچ کہ گیا <سؤال> تے <سؤال> تے میرے نبی دے قرآن، میرے نبی دے فرمان، تے دے قرآن دا تے اور اللہ دے ولی اک نال ویخ پیا کر نہیں میرے ہاں میرے مرشد پاک جڑے سن کتب سن وقت پیر میر علی شاہ خلیفے سن سید بخاری سن میرے پیر صاحب آپ میرے ماما جی کبلا گئے آج تو پینتی سال پہلوں انہاں دعا کرائی ہزار دع کروا ٹو لگا اپنے رقبے میرے مرشد پینتی سال پہلوں فرمایا سی وسال فرما گئے نے پینتی سال پہلوں، آج آج تو وفاق وشال فرما گئے آپ نے فرمایا محمد شفیع ٹول نہ جی پرانے کھو ہو گے یہ سارا کچھ مک جانا ہے اللہ اللہ اقبال بھی دس گیا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا پیارے مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے خر جسے تم سمجھ رہے ہو آپ کا مزا ہوگا پہلو تین کروڑ بندہ امریکہ رب مارے آئے. مارے تی لاکھ مارے کن گیا سونا طوفان اٹھا سمندر دن کروڑ بندہ ریاست تین ختم چیتیاں رب نے کون والے مولا دے اگے خد... سن اے بی بی سلندن والے خبر دتی ہے تو مینو اگلے دن لودرا تو بندے آ کے خبر سنائی تو میں جمع بیان کیتی تھا کی کیا بی آخیا بیلندن والے انٹرویو پہ لینے سن جائے ادا بچ گیا نا بندہ انہوں نے تو انٹرویو پہ لینے سن مظفرآباد پوچھا ایک بندے نوں سنا جدو عذاب آیا تو تک اس میں جدو آمال اے جدو گلدل آیا نا زمین ہلیے ہل آخیا میں کہاڑا چکیا چڑ گیا چھت پہ میرے دل آکھیا بھائی اے ساڈی بے غیرتی تے اسا جو کفر کر رہے ہیں نا اے ساڈیاں کیتیاں دی سزا کیتی ہے۔ میں اک اوتے چڑھیا ڈش پئی سی او بننی تھلے ٹی وی بنیا بن کے اچھا ویکھ اللہ دی قدرت او قوم یونس علیہ السلام آنگو جو فورن توبہ والے پاسے اٹھ پیا تے طور تے قدم چا اٹھایا سو او مکانہ وچ وسرا گھر چکی تو اس کل نے انٹرویو لیا مریا ہوں کتوں لوگ کبر والے دا انٹرویو لانا کو نی جی آماندار اور سجنا سنو چودہ بندے چودہ بندے مشمیری دسیا ایک جگہ تو نکلے چودہ بندے پندرہ دن بعد وہ باہر نکلے تے انہا کیا؟ یارو تے آیا یار افطاری شہری ولدی پندرہ دن بعد یعنی وہ نیک بندے جو ہے سن کوئی اللہ تعالیٰ دے ہونے حق والے اللہ انہوں نے بچاونا جو سی آسان شہری افطاری اچ روزہ رکھ دے رہے ہیں او کش, کمشنر کشمیر کمشنر, کل آیا بیٹھا خاندان گیا تے, کل بیٹھا میرپور نی بندے آئے مینو آن کے تقریر دسیا انہیں آخیا بھائی وہ کمشنر جہاں کھڑا سی پارا کے اتوں جدو مطلب ہلیا ان او کی عمارت جہی تھی خاندان تھلے اترنا شروع ہوا تھلے زمین وہد کمشنر آند میرے سامنے ایک بندہ ظاہر ہویا ہے اچانک پتہ نہیں فرشتا میں نہیں وہ میں جدو خاندان تھلے اتر دیکھا تو میں بے ہوش ہونے لگتا ہے نا تو میں آخ مین دو تو ایک گھوٹ دے قابل نہیں تینوں دو ک تلم کی قابل آئے بیٹھے سجنوں گلا جنیا سنا وا تھوڑی یہ سارا کچھ خدا میں آزاد والی حدیث پاگ کو سنا لیکن نہیں سی میں چولہ چلو چلو آخری حدیث پاک سنا بس سن. ترمزی شریف دی حدیث, دی. حدیث دی. ترمزی شریف کی باب ماجا فی والقصاص حساب کتاب دے. حساب کتاب تے بدلے قیامت نو جڑے ہونے نے. ان دا ایک پورا باب بنیا کھڑا ترمزی شریف دے. وچ. نبی پاک سرکار بیٹھے نے آپ نے فرمایا اتدرونا من المفلس صاحب پتہ جائے تنگ دست کون ہاتھ سوڑے اوکھے گزارے والا کون گریب تاڑا نے تنگ دست قون صحابہ ہر کی رسول اللہ المفلے سوفی نیا رسول اللہ ملا برہملو علا مت اساں اصل تنگ دستوں سمجھنے جل پیسہ نہیں سمان نہیں رسول اللہ سرکار نے فرمایا المفلے من منتی میری امت دا تنگ دست ہوگی جڑا قیامت والے دن آوے گا نماز ہوگی اندر کول روزے ہون گے زکات ہوے گی بھائی اللہ دی بار گار چاہے گا دنیا چونے کی کیتا ہونے ہیں کسے نو گال کڑیوں نہیں کسے نو پتھر مارے ہیں کسے نو مال کھا دے ہیں کسے نو خون وگا ہے ہیں کسے نو مارے ہیں فائیا قودو او بیٹھے گا اتھے جنو جنو تکلیف دتی سو او آ جان گے او آون گے رب وحدہ حولہ شریک مولا فرماوے گا ان دیا نیکیاں فرشتے انہاں دے ہو انہاں دیاں برائیاں چک چک کے اے دے خاتج پاؤو اس ظالم دے کھاتے خاتے برائیاں پی جان گیاں، نیکیاں ادھر پہ جان گیاں میرے پاک نبی سرور نے فرمایا ہو میرے آکا نامدار نے فرمایا اندیاں، اندیاں نیکیاں تے برائیاں انہوں کوڑا جان گیاں پھر پھر کی ہے نبی سونے نے فرمایا اللہ واہدہ شریک مولا حکم فرماوے گا یہ چک جہن نمے فٹو جہان پماز بھی ہے زکات بھی ہے رولا بھی پہ رکھ ہے پر حق ظلم کی, کی کر دے گاڑا کر دے پتھر مار دے مال کھانا خون و گاڑا کسن مار دجنا یہ تقریر کی ہے میں شیشا پہ کرنا سان اپنی شکل پی دستی اصل کس آج پہ دی نبی سروار نے فرمایا ہوں نیکیا لوک لوک برائی کول تو یہ انصاف والی رات جو ہوئی رب ال نیکیاں دوسرے ونچ جان گیاں پھر تورہ سنارے اگ چہن میں سٹیا جان جو ہوئی رب دی دوسر گیا نمٹیا جان نبی فرمایا ہے بندے جہنم سٹے جا گے اسا کی پہ وہ صحیح حضور دی جہنما تو ہدور ملاد کیل جہنم لو گل کرنا ہے؟ ہاں لوگ سانو تے رات کبر کا دی کالی او سنیا ہونے آؤ آن جدے جی موڈے کملی کالی جس محبوب دے تے کالی کملی ہے نا اس نبی فرمایا ہے جو میں یہ اللہ کا نات خون بولے بخشوائی کھڑا ہے میں تو بخشوائی کھڑے مکر دو دو لکھ میں میں تو کیا میرا سایہ ہونا جائے گا ایک ہی ہے یہ شیر سچا ہے یا شیر پڑھنے والا ملا سچا ہے یا حدیث سچی ایک گل دسو ضرور ہے جب چھ روپیہ ہے تو تی آخیا حضرت جی جاندی کرو نہ مارو پھر نے ماشاءاللہ سبحان سبحان میں تو کیا میرا نہ سات روپیے سٹ کے پچھلی دھی کیوں? اے خوش ہو گیا ہے بھی مو لکھ جنا کو اے پتہ نہیں بھائی اے دودھ رب دیے جنت رب دیے دی. نہیں اے تینوں اے تینو صرف پیسے لائن خوش پیا کر درنا یہ آپ فس جانا اتے تیرا کی بنے گا مدرو جی نے پیا چتیا میں میں پتر حافظ بنایا میں کہ کیوں چلو بخشو آ کے سی چلو ست پشتا تو بخشوا چھوڑے گا میں کہ بلا سات پشتہ تو بخشی چن جو آپ چھٹیا ہو جی ہافز آرخانا مگر لیا کی بنتی پہلی گل تو یہ بھی ستاں پوشت والی حدیت کونی آ بندی آئی تو ان شرط آئی کہ او بندہ حافظ پورے قرآن سے امل کرا ہوگا سکل جیوتی پہ جانے ٹی وی کارج رکھی کھڑائی ہے ہاف قرآن ہوں اے آخ پچھوں برادری آکھے ساتھ گئی ساتھ گئی بولا نبی پاک نے جدیدت بیان دع دار اللہ تعالی مین پناہ بخشے سنگیو میں سنگھی یار مسئلہ پوچھنا چاہتے نے بھائی معذور بندہ جڑا اس طرح نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں جو میں اس طرح ہیں کہ انہوں نے پیر صحیح لگی انہوں نے پیر زمین دکھتا لگی انہوں نے پڑھا سکتے ہیں امام صحیح ہی بان سکتے ہیں شیعہ مسئلہ کا ایک راکر فاضل علوی شہابہ اکرام پر بہت تبر کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کو چیلنج کرتا ہے کہ کوئی اللہ ماں مجھے ثابت کر دے خلافت راشدہ حق ہے اللہ اکبر و کبیرہ ان وہ نے کھلو کے سورج جل تھوک سٹنی وکیے نہ مراد فنے کی تنگ کی کتے ہونی ہے جس مبارک مذہب کے لوگ چکلے بہتے ہو لکھانے ہوسان یہ سانو بنا دو پرمٹ وہ بکر سی سوال کرے حضرت ابو ہنے دےری موڑ آیا گل گلا آیا آیا آیا وہ لعنت خدا دی اوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے وذات دے گرلے جپھے شتیرانوں لا وللا لے اپ رلے کھڑے نے پورے شیعہ اے حکومت نال ہائے حکومت رلی یہود نال میں پوچھنا اے حسین جدے نال کھلوتے جے نالے گالے نکل کے اگلے آخے کپڑیاں کپڑے پسینے دی بو ہی بڑی پی ہو یار ڈب نہیں مرتا وہ بےمان وہ وکو نا مراد حسین دا تھا لاکھ روپئے تڑے حسین دشتہار دے دے چھپا تو نالی چو تو مردوا تبو بکر دے پیا کیچڑ اچھال گٹر چ نکل کے ماں حسین یدید تو یہودی ماں تھی پتر سکول دیتی کھڑے پاک باک ابو بکر دے پہ کرنا کون سن نو ثابت کرا اے حق ہے اپنے آپ کا حق ہونا ثابت کرے رنا ستنا اتے کر کے تے دا دن بار دے روانتی گارے چکلا پیا حسینک حسین پاک حسین پاک یزید کا کردار ویخ کے اٹھ پیا جزید مردہباد جزید وسائی کھڑا حسین یزید دنگل آئے رچ کتے کا حسین دشمن بن اے روزانہ لوائی کھڑے دا حسین سجان رنڈی نچاوے یزید تے امام حسین دشمن نے اپنی نچدی نبی دس گئے آن والے لوگ پچھلے پوچھ لوگ برا بھلا آخدلے ہونے نے معلوم ہویا یہ نہ برا زلدلے والی بیماری سڈے گل پی بولا مراسیا بکر دیا آتو کی جیڑا اٹھتا جنگ دراسی دا تکر دام اجڑ گئی جان سلوار دی جل آئے آج کٹی جی ہرسین جھوک جی اجاڑی کھڑے پھر وسی کہ اگوں بھی تنا مراد میں ہاتھی بیٹھے ہوں چنگل بیٹھے ہوں نے کرایہ کٹھے ہوں جڑی جھوکا تو بول بولتے نہیں میرے پاپ حرسین جھونک دے کدی بابا فرید بول گئی کدی میرے لیس اجڑیائی اجڑی وہ نا ہی کوئی نہیں مولا سین دا نا جے تو رب سونے دے گھر کے متیا رب آخر ہرسین ایک جھوک چھڈی آئی لو جتھے میری جھوک ہوگی اتے تیرا ہی نا ہوا ہر جھوک تیری بڑا چڈنی بکر دے مراسیاں دے کوڑا گل گا. بے جہی پران حدیث کی آواز آئی کدھر آئی ایویں آ گئی آواز نہیں آواز مذہب نہیں بنتا وہی خدا نال بڑھ دے ہیں میں کوئی آواز نہیں قسم خدا نہیں کر کے آنا میری تو گھنٹے چار ایمان فون لگی میں ایک بار آخیا آواز آئی میں آخیا قرآن آیاش آئی آواز آئی پتہ نہیں کھوتے بلا سجنا کسی دگلے اتراج کرنے پہلو سوچنا چاہیے اپنی چھاتی مارنی چاہیے میں بکر جو نسیب ہوا بکر میرا سیا مسلمان نے کیتا ہزور اگلے دن میرے بیٹھا میں کہ گلاں تو ساریاں میں ثابت کر کے تلانا بلی ہو میں کہی حقانیت کی سدیق اکبر کی حکانیت کی دلیل جو سدیق سلسلے شیر ربانی سدیق مجل جہے مردے جگانے رہے ہیں بکر دیر سارے کٹے ہو تو ایک مردہ جگاؤ جگا توجہ نہیں بڑھ بھائی گل تے وڈ وڈ تھوٹ دی نبو ایک سوال مطلب آج کل جاہل پیر کہتے ہیں کہ درویش یعنی ولی کا کوئی مذہب اور مسلک نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک اونا دا ہوندا اللہ مسلک بندے, کی کی ہاں جی بندے نو باہ کے نا تے تقریر سنا ہوں فلانے آ نا اچھا ہون دا کی جا مراد کٹا نہ کسی بیٹھا نہ کوئی تربیت پائی چلو کسی بندے دے تربیت بندہ پاندا ہے پہنوں بھی سمجھ آ جاندی کوئی شک کوئی نہ اس تقریر کیتی ہے کہ اج میرا موضوع شریعت تے عشق دی جنگ اگو <laughs> بیچاری قوم ہر پاسے حصہ ونڈن قوم ہے موت کھو ہوئے خو ہو بھی بتھیرے ہوں نے کہ نہیں بلا خوہ کہ موت کا لین گیا کھڑے مڑو بھی پیسے پا کے ہاتھوں سے موت پیا اچھا ہر پس قوم جناب نارے مارے بھائی بڑی گل ہے جنگ میم پتہ لگا بھی اس طرح بک مار گیا میں کہ اس کفر دا میرے کوئی جواب ہے میں ان پوچھنا تا شریعت وکریش وکر ہے دونوں دی آپس جنگ ہے ادھر شریعت ادھر عشق میں اس ملا پوچھنا یہ امام حسین حسین جی آخنا امام حسین شریعت ہے زالما حسین جی عشق تو خالی تے پھر تیرے کا ہے تو اشکایا کرنا معلوم ہوا یہ بئیمان بک مارن آ نے شریعت عشق ایک جی دھد مکھن ہوں شریعت رکھا یہ بکواس ہے جڑا کرے کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ کافر بئیمان اللہ ولی سوفیا کی گل سمجھ نہیں آؤ سمجھ نہیں پھر ایٹ کے تے جناب مطلب گلا شروع کر دیں دی جو شخص یہ دعو کرے کہ میں یقینی طور پر حروف درویشی کی پہلی سیڑھی ہے انے کرنے والے وہ بانافے جی. ہی ہے جاننے کا دعویٰ دعویٰ जो जा भी हैं जान है <जी>, जरूर जानते ने जाते ने तो दावे नहीं करते जेड दावे करते मैं جہاں بولہ شاہ سچا بلی آر بولہ چلے چلیے جیت سارے نہ کوئی رات پچھانے نہ سنی شیعہ سونی کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ نکاحت کا دن ہے یا سیرے سے ہی نہیں ہوگا جہاں کفرین پتہ ہے بزرگ کا فتو ہے باقی کوئی بچ ہوں جہیں رلے پھر ان پوچھو تران کہ من آڑی تھپارے آتے رہے چالی تپارے قرآن آلا. کام چاہتا ہے بس اس کا کام جو ہوا مرج جہاں ریا ہوا یہ نکاح من ہو جانے لیکن کرنا حرام گناہ ہے ہاں کس ماشاءاللہ ہے بد مذہب ستاب لکھا ہے ویسے بھی میں ایک تین پوچھنا ساری گلا ایمان پیو دادا کھڈے رشتہ خسما نو کھان پیو ددے سان تو سدیق فاروق چڑا سڈے تو کام نہ ہونا یہاں ماں پیو یہ سارے وکھرے ہو جانے ع قرآن ہٹ کے مسلمان نے گیرج کی چرچ پڑھ کے اپنے بابا مسلمان یہ سکولی سیکھی آئے غازی المدین شہید لایا پولیس تھی ہاں غازی المدین شہید میاں والی جیل جدو فہ لایا گیا تو جا سپریڈینڈ جیل اللہ میری جو نانے کی خیرت کرے تو سکولی آدھا پیسہ ہو جیسا کیسا ہو نوکری لب جائے ابے نو لار دی شکر پڑ پہلو دگ پکا بعد چ لما پاؤ جو لب گئی ہے ہاں ابے نگ پکوانی بعد چ لما پا کے کٹنا کی کہ میں نوکری لبی دا مارنے اے دا ہے دہ کلے مارنا روزانہ پہنوں یہ نوکری نے سڈیا نوکری ہوں ایک نہیں وا ایڈا وڈا کام ہے پر او جیندے نے ارے اچھا مرے ہاں اچھا مرے, مرے, مرے جی ہوں اندازہ لگا کہ سانو گواڑ دا ہوش کوئی نہیں وہ چودہ ہزار دور تو چودہ ہزار کلومیٹر دور تو وہ نہیں پر او تنیا تنیا دا پھر हूं मैं थानू पूछा बी साडे पुत्र की करे आके चलो बेच लग जाने तु खड़े लगाओ जे ना <laughs> ताकि अल्लाह बंदे इत रौला सजाम तो टूटना पैण है बच सकने वरना बचते बस करो पुत्र मैं जान दो پہ سنو سڈا مسئلہ یہ کہ انجیل یہ دو کتاباں بہویں بدلیاں ہوئی بدلیاں ہوئی ساڑن کی اجازت نہیں لیکن سنو اگر ساڑ دتا ساڑ دتا ہے نا دتا حق نہیں لیکن اے ایڈا وڈا جرم بھی نہیں کیونکہ تے بدل کے کئی وڈا کفر جو سی جی جے نے ساڑ دیتا ہے تو یہ پنجی سو بندہ اندر پہ تران دی لائٹ کیوں نہیں آئی نے کوئی نہیں سچی اچھا ہاں جی جنادا جی آپ گا تو انہوں اپنا جناد تصا نہ پڑھیا جی او او سے جناب پڑھنے کے قابل کو نہیں جی جی جی جناب نا جی میں نکاح حرام ہے نکاح جائز نکرانا جائز میں نکاح منقد ہو جائے گا لیکن نکاح پڑھانا جائز نہیں کرانا جائز نہیں کرنا حرام ہے گناگار ہونگ جنہیں کرائے دیں جنا جدو ای بند کرایا جاوے جا گا جناد پڑھانے ضرور گنا ضرور گنا لبنا کتاب باقی تلاک باقی دا, دا لکھیا باقی آخری میرے خیال میں تین تلاک تلاک ہو جان پکیا ہو جانا تینک ہاں جی دیتا, ایک بار ایک دبانتا طلاق طلاق طلاق تینے ہو گئی سارے اہل بیت دا مذہب یہ ہوئیے صاحب کرام دا مذہب یہ ہوئیے سارے شریعت امام کا مذہب اے سارے زمانے والی مذہبی ہوئیے سوائے چند ایو دو تین بندے مطلب ٹوٹرو جڑے دے اٹھ دھ پائے انہیں او چور اور بت پتر میں معدرت چاہا گا مادرت چاہا اچھا گا بڑا وقت ہو گیا مستفا جحم پہلا بز میں دایت پیلا آس چھوڑ دو سب ماں سی گل پھر تھام لو مل کے سب دامن مستفا پھر پڑو رب کی رحمت تیرا میرے کریم مولا سب تو پہلے فریاد میں اپنے واسطے کرنا مولا میں ایڈا پلیب تیری دھرتی تگا پھرنا من ہر وی ڈر کوئی پتہ نہیں مینو کتے فرق کر دیں تینوسط محبوب بندہ بالخصوص مینو اپنی رحمت ہمیشہ آئی پنا چلے میرے خاندان ندے میرے سنگیا ساتھی سارے ان دوست دے خاندان نو چلے وقت نبی سرکار دے سارے مومنا نو چلے اللہ تیری بارگاہ فریاد کرنے اصا مجبور مکہور تے مزلوم ہو ہاتھ پیر بننے پائے کچھ کرنے جوگے نہیں سونے نبی کا نو کافرا منافکا نزاب برباد کر تے نبی مومنا نو آباد کر, کر, کر سکنا ایسا نہیں کر تیری بڑی طاقت مولا تیرے سہارے رکھ والا کدی زلیل رسوا نہیں ہوا اسان تیرا سہارا رکھی کرب کوئی نہیں مولا سڈا کوئی دوسرا مولا کوئی نی جنو آخیے ساڈی سو لا کو شکر پڑنے جو سان تین پچھا بیٹھے سونے نبی سرور دلام کا سدکا کرچا مولا دنیا میں سنوار دے سی آسرت بھی سنوار دے پی موضوعات کا محترم یہ ریکارڈ کے سٹ حضرت سخی ثابت شاہ دربار دونبر سن دو ہزار پانچ بروز اتوار نجد پنڈی بھٹیاں ضلع ہفس بادارڈ کی گئی ہے